غير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفان وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقوه آزمائ اور اس کے امتحان کا تقاضہ ہے کہ جن چیزوں کا اقترار اس سے کرایا جا رہا ہے ان میں سے بعض کو چھپا کے رکھا جائے یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس بات کا حکم دیا ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ بعض باتوں کے بارے میں ہم ان پر ایمان لائیں ان کا اقرار کریں ان کی تصدیق کریں کچھ چیزیں اللہ تعالی نے ہماری نگاہوں سے چھپا کے رکھی ہیں اور اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ صرف نبی کے کہنے پر نبی کے بتلانے پر اللہ کی کتاب قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے اگر وہ ہم کو نبی دکھائی دیں تب بھی ہم نبی کے بتلانے پر اس کو تسلیم کر لیں اس کو مان لیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے اس کو کیا ہے کیونکہ دیکھ کے ماننا یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے آپ جانور کو سبزی دکھاؤ آئے گا اور ڈنڈا دکھاؤ بھاگے گا دیکھ کے رگبت کا پیدا ہونا اور ڈر ہو کے بھاگنا دیکھ کر یہ تو جانوروں کی بھی سفت ہے تو جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مخلوق سے چھپا کے رکھا اور نبیوں پر اپنی طرف سے وہ علم بھیجا علقا کیا وہی کی جس کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کو اور ان غیبی امور کو پہچانے ان کے بارے میں حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ ایک انسان صرف نبی کی خبر کو سن کے ان کے ان چیزوں کے وجود کو مانے وہ جنت کو مانے وہ جہنم کو مانے وہ قیامت کے دن کو مانے وہ فرشتوں کے وجود کو مانے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے اس میں انسان کا امتحان ہے کہ بندے کے انسان مانے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متقین کے صفات میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھل کتاب و لبی ادل مستقین قرآن, قرآن لا لکھل کتاب یہ کتاب ہے لا بھى کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے خلاف رامی باپی ادر یہ مطین یہ ہدایت ہے رہبری ہے راستہ بتلانے والی ہے متقین کو ڈر رکھنے والوں پرہیزگاروں کو. کون ہیں یہ سب سے پہلی صفت متقی کی اللہ مین ال غیب کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ یقین خلا اور نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی مارت اپنا اور جو کچھ ہم نے ان کو بطور عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی صفات اس کے آگے بیان کی تو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے متقین کے بیان کی اللہ نے فرمایا اللہ مین ابن جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں سوال یہ ہے غیب کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی اور جب نے کثیر کہتے ہیں کہ اور بھی کئی صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ فما امر بہت ہی داری سے غیب ہے کہتے ہیں کہ عمل غیب جہاں تک کہ غیب غیب ہے کیا غیب کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں غیب ام الغبا غابا جو بندوں سے غائب ہو دکھائی نہیں دیتا ہو سننے نہیں آتا ہو جو چھپا ہوا جو غائب ہو غیب غیب کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو غیب کا لفظ ہی آپ کو غائب سے جڑا ہوا دکھا جائے غائب سے جڑا ہوا ہے غیب غابا غابا کا مطلب موجود نہیں ہونا غائب رہنا تو کہتے ہیں کہ امل غیبا غابانی لباس جو چیز بندوں سے چھپی ہوئی ہے غائب ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے مثلاً جنت نار جیسے جنت ہے جنت کا معاملہ ہے جنت کے تمام معاملات جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں یا اسی طرح سے جہنم کی ساری چیزیں یہ سب غیب میں ہیں سب چھپا ہوا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ہمیں دکھ کیا اور جو کچھ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ غیب ہے بہت ساری چیزیں اللہ نے بتلائی ہیں لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے اللہ کے بتانے سے ہم کو معلوم ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں غیب ہیں یہ غیب میں سے ہیں تفسیر ابن کثیر میں یہ بات آپ کو ملے گی جو ابن قطیر نے صحابہ سے نقل کی ہے غیب میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں غیب تین چیزوں کو شامل ہیں نمبر ایک ماضی کے واقعات آج سے سو سال ہزار سال پہلے کیا ہوا نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اپنے طور پر جان سکتے ہیں ہاں تعریف کسی نے لکھی ہو یا بات نقل ہوتی آئی ہو کہیں کوئی چیز مل جائے ایسی ذریعہ کہ اس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے تو معلوم ہو سکتا ہے ورنہ بیٹھے بیٹھے ایک آدمی ہزار سال پہلے کی بات معلوم نہیں کر سکتا ہے ماضی کے واقعات یہ بھی غیب ہیں اسی طرح سے مستقبل کے واقعات فیوچر میں کیا ہوگا یہ بھی چیز غیب میں آتی ہے اسی طرح سے حال کی بات باتیں ہیں. جیسے یہاں آپ بیٹھے ہیں لیکن پُرانے علاقے میں آپ کے گھر پر یا مسجد سے باہر راستے پر پلانے علاقے میں پلانے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم پڑے گا زمین کے نیچے پودوں کا کیا حال ہے نہیں معلوم آسمان میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم تو کائنات میں موجودہ حالات میں اس وقت پوری کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں آدمی کو نہیں معلوم تو بنیادی طور پر غائب تین چیزیں ہوتی ہیں جو غائب ہے ہم سے ایک جو ماضی کی خبریں ہیں دو جو مستقبل کی خبریں ہیں فیوچر پاسٹ اور فیوچر اور حال میں وہ چیزیں جو ہم سے دور ہیں یہاں تو آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ مسجد کے باہر کیا ہو رہا آپ نہیں دیکھ سکتے مسجد میں آپ ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہوئی غائب ہوئی ان کو غیب کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت ہے بلکہ آپ کہیں غور کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے اگر آپ غور کریں کہ دنیا کی ساری آوازیں آپ کو سننے آئیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے اگر ایک انسان کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دور کی آواز نہیں سن سکتا آج یہ حال ہے لیکن ایسا اگر اللہ تعالیٰ کر دے کہ دور کی بھی وہ سن لیتا ہے ہر آواز سنتا ہے حتہ کہ فرشتوں کے آپس کی باتیں بھی سنتا ہے کی باتیں بھی سن لیتا ہے سب سن لیتا ہے پادل ہو جائے گا اگر چھوٹا بڑا قریب دور سب دکھائی دیتا ہے دیواروں کے پار کا بھی دکھائی دیتا ہے اس کے لیے دنیا کا عذاب بن جائے گا وہ دودھ پیے گا دہی کھائے گا بیکٹیریا اس میں لکما اٹھائے گا اس پہ جراثیم دیکھیں گے کھائے گا نہیں وہ بھاگ جائے گا اپنے ہاتھ دیکھ کے گھبرا جائے گا اتنی ساری بیکٹیریا اس کے اوپر انسان اپنے آپ سے نفرت کرے گا اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اس سے چھپا کے رکھا ہے اس کو سننے نہیں آتی ہے آدمی کو بہت ساری چیزوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے اگر ہوا چل رہی ہے اس ہوا کی انٹینسٹی احساس ہمارا اللہ بڑھا دے تو یہ ہوا ہمارے یہ تھپیڑ بن جائے گی مار بن جائے گی سینسیٹیوٹی بڑھ گئی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی چیزوں سے بہت نقصان کی چیز ہے دو تکلیف ہوتی ہے ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی ٹچ بھی کر دے ہم کو تو زور سے لگے اللہ کر سکتا کیوں نہیں لگتا ہے اللہ نے اتنا ہمارے اندر احساس نہیں رکھا ہے زور سے لگ جاتا اگر ٹچ بھی کرتا کتنی تکلیف ہوتی لیکن بہت زور سے کوئی پٹائی کرے تو ہی لگتا ہے اللہ نے ایسا ہم کو بنایا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور دنیا میں انسان کی زندگی کے خیر اور آفیز کے ساتھ چلنے کے لیے یہ ضروری ہے اللہ نے ہمارے اوپر مصیبت نہیں ڈالی بلکہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی تو غیب بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں ماضی کے واقعات پاسٹ مستقبل کے واقعات فیوچر اور حال کی کچھ چیزیں ہیں. اس لیے ہر چیز غائب میں نہیں ہر چیز غائب میں نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم ایک دوسرے کے لیے غائب میں نہیں ہیں لیکن آپ کے کوئی چچا تنا کوئی بھی ہو ہوتی گیب میں وہ آپ کے لیے اس وقت میں کیا ہے وہ غائب میں آپ کو نہیں معلوم ان کا کیا معاملہ ہے تو ایک انسان جو ہے اس کے لیے حال کی کچھ چیزیں جو اس سے چھپی ہوئی ہیں وہ بھی غائب ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں قرآن مین کے بارے میں کیا ذکر ہوا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے نبی سے ماضی کی خبروں کے بارے میں کچھ غیب کی خبریں ہیں امبا اب امبا امبا نبا کی جمع نبا خبر اسی پر سے نبی ہے نبی کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دے تمام ڈکشنری آپ چھان نبی کا میننگ کیا ہے؟ چاہے لسان العرب ہو یا کوئی اور ڈکشنری ہو مختار الصحاہ ہو کوئی بھی ڈکشنری ہو اس میں آپ کو ملے گا نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دے من انبع عن اللہ جو کی طرف سے خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں بعضوں نے کہا غیب کی خبر دینے والا تو اس وقت جب غیب کی خبر دینے والا تو غیب جاننے والا ہے آئیں گے ہم آگے اس کے اوپر ذالک من انبع الغیب نوحی یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ خبریں ہیں من امبا الغیب من تبعیض کے لیے ہوتا ہے بعد کے لیے کچھ غال کا من امبا الغیب غیب کی باتوں میں سے غیب کی خبروں میں سے یہ کچھ خبریں ہیں اے نبی ہم آپ کی طرف بطور وحی بذریع وہی بھیجتے ہیں آپ کی طرف ریویل کرتے ہیں وَنَا اِرْيُّ رُقُونَ <مَرِيَمْ> اے نبی, آپ لوگوں کے پاس نہیں تھے جب یہ اقلام ڈار رہے تھے پانسے, جو اس زمانے میں ہمارے ہاتھ سے چٹھی اٹھاتے ہیں کوئی کہے کہ یعنی کون پر پر جائے گا کوئی کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا تو ہم کہیں ٹھیک یہ چٹھی بنا کے ڈالیں گے جس کا نام ہو جائے گا تو زمانے میں تیروں پہ تیروں کے اس میں جو ہے ڈال کے نام ڈالے جاتے تھے جس کا نام نکلے گا وہ اس کا فیصلہ ہوگا چٹھی ڈالنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو حدیث میں یا عربی میں کہا جاتا ہے اے نبی آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے اکلام جب وہ چٹھی ڈال رہے تھے اکلام ڈال رہے تھے ائی اوم یقین مریم مریم کی کفالت کون کرے گا اب مریم کے بارے میں ان کے رشتے دار میں خلا ہوا کسی نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا کسی نے کہا میں کسی نے کہا میں سب نے کہا, کہا ٹھیک ہے کام کرتے ہیں ہم چٹھی ڈالتے ہیں جس کا نام نکلے گا وہ مریم کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کے نبی یہ ہم غیر کی بات بتا رہے پاس کی کیا ہوا ہے اس زمانے میں مریم کے زمانے میں آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ جب آپس میں چٹھی ڈال کے فیصلہ کر رہے تھے کہ مریم کو کون سنبھالے گا <اخفاسمون> اور جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اختلاف کر رہے تھے آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جو ہر وقت حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتا وہ پڑھے شاید کو آپ ان کے پاس نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صبح اللہ پر مارے آپ نہیں تھے ان کے پاس جو کہہ رہے ہر <سلام> زمانے میں ہر جگہ اللہ کے نبی صلی صلاح موجود تھے نوز بلّہ غلط عقیدہ ہے اس کو سورہ آل عمران چوالیس میں فو اللہ بیان کرتا ہے یہ ماضی کی خبر کو اللہ نے فرمایا مِنْ الْغَيْبِ نُحِيهِ الْغَيْبِ کی خبر اللہ نے پاس کے لیے استعمال کیا ہے فیوچر کے بارے بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے غیب تو اللہ ہی کے لیے یعنی غیب تو اللہ کا حادثہ ہے اللہ ہی کا حق ہے اللہ ہی کی سفت ہے غیب کا جاننا غیب اللہ ہی کے پاس ہے غیب کا من المنترین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں <تصفيق> یعنی جو کہتے تھے پتا عذاب کب آئے گا بہت بولتے نا اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کی پکڑ آئی کب آئے گا تم بتا دے نا قیامت آئے گی اس کی دیاری کب آئے گی تو نبی نے بتایا ان کو کہ دیکھو جو بھی عذاب اور پکڑ اور قیامت تو جو بھی آنے والا ہے جو اللہ کا وعدہ ہے قبول ان نم الغیب اللہ آپ کہیے کہ غیب تو اللہ کے لیے پنکھا انتظار کرو تو ابھی انتظار کرو کس چیز کے لیے فیوچر کے ایونٹ کے لیے جس کی میں ابھی خبر دے رہا ہوں مستقبل کی خبر کے لیے جس کی آج میں خبر دے رہا ہوں آج تم کو بتا رہا ہوں تو مستقبل کی باتوں کے لیے اللہ نے غیب کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ إنم یہ سوری آمبر بیس میں قیامت کی غیب میں ہے کیونکہ ابھی سامنے نہیں ہے ایک دن آنے والا قیامت آئے گی اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ الراب آیت نمبر ایک سو ستابی میں یس اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہوگی وہ ہو؟ کب ہوگی ربی آپ کہیے کہ اس کا کے پاس ہے لا لکاپو اس کے وقت پر وہی اس کو ظاہر کرے گا لا جلی اس لی وقت اس کے وقت پر کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے وہی ایک اللہ ہے کہ قیامت کا جب وقت آ جائے گا تو ضرور اس کو ظاہر کرے گا اللہ کے سوا کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے یہاں پر ستاسی میں کہ قیامت کا علم اس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے موجودہ مقفیات آج جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں ان میں سے بہت ساری چھپی ہوئی ہیں ان کا بھی علم کس کو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ عالی ان نحو علی ممبدا کی سدور آیت نمبر اڑتیس بے شک اللہ تعالی جانکار ہے جاننے والا ہے سماوات آسمانوں اور زمین کے غیب کا بے شک اللہ ہے جو آسمانوں کے اور زمین کے غیب کو جانتا ہے ان نحو علی ممبدا کے اور وہ تو دلوں کے دلوں میں جو باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے ان نحو علی ممبدا کے جو دلوں میں سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں دلوں کی باتوں کو, کو بھی وہ جانتا ہے کون جانتا ہے اللہ کا ظاہر بات ہے ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں لیکن کون کیا سوچ رہا ہے ہم نہیں جانتے کون سوچ رہا ہے کی تیاری میری کیا ہوئی اب تک گڈو کے جوتے لانے کے بچے ہاں کل جانا ہے اپنے کون کیا کوئی نہیں جانتا بیٹھا تو یہاں ہے لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہو سکتا ہے کوئی کسی کے دل کی بات نہیں جانتا ہے کوئی نہیں جانتا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَا تَأْتِينَ السَّاعِ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لَا تَأْتِينَ السَّاعِ تم ہمارے لیے قیامت نہیں لاتے ہوبی لَا اے نبی آپ کہیے بالکل وربی میرے رب کی قسم کمال غیب ضرور جو غیر کا جاننے والا ہے وہ ضرور اس کو تمہارے اوپر لائے گا قیامت لے آئے گا لا لایا دکان تم نے غربت سے چھپا ہوا نہیں ہے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں زمین, زمین میں یا سارے آسمانوں میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو ولا اکبر امیدار کا ولا اکبر اللہ کتاب مبین ذرے سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور وہ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ کون سی کتاب ہے لوہ محفوظ اسلام میں بتایا کہ ذرے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے آٹم سے آٹم کا تو بعد میں ٹوٹا اب یہ عایت کیا بتا رہی ہے ذرہ جو ہے ذرہ آج بھی عربک ڈکشنری آپ نے ایٹم کو درا کہتے ہیں تو ذرے سے بڑا ہو یا ذرے سے چھوٹا ہو مسکال ذرا اس سے کم بھی ہو اللہ تعالیٰ کیوں چھپا ہوا نہیں ہے الیکٹرون اور پروٹون بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں اور پروٹون بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ سورہ سبا کے ایس نمبر تین ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ماضی حال اور مستقبل پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ان کی ساری باتوں کی خبر کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختصاف ہے یعنی صرف اللہ کو معلوم ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے قرآن کریم میں مزید آیات اس بارے میں مثال کے طور پر النمل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کر اے نبی آپ کہیے لا یعلم کو کوئی نہیں جانتا ہے منفی آسمانوں میں ول اور جو زمین میں ہے ان میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کیا الغیب اللہ آسمانوں میں جو ہیں فرشتے زمین میں جو ہے ساری مخلوقات ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا ہے اللہ سوائے اللہ کیا اس سے زیادہ کلیئر اور کیا چاہیے تھا لیکن تحویلات انسان کے لیے گمراہی کے دروازے کھولتی ہیں آئیں گے آگے. اور ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ان کو واپس سے زندہ کیا جائے گا اشارہ ان کی طرف ہے جن کو لوگ پوچھتے ہیں ارے ان کو تمہاری کیا خبر ان کو اپنی نہیں یہ خود نہیں جانتے کب ان کو اٹھایا جائے گا تمہارے مسائل کو جاننے والے کیسے کی ہو سکتے ہیں ان کو تو اپنا مسئلہ معلوم نہیں کہ جس دن ان کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ کب ہے اور تمہارے جاب ملنے کی دن معلوم نہیں تمہاری دکان چلنے کا دن معلوم ہے سب معلوم ہے ان کو اپنا نہیں معلوم ہے اللہ نے فرمایا وہ نہ یش نہ یو بیتور سوریہ کی آیت نمبر پینسٹھ ہے منیز والے الفاظ میں آپ دیکھیے سورہ الام آیت نمبر انسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مساطف الغیبی اللہ اور اللہ کے پاس چابیاں ہیں مساطف اللہ کے پاس چابیاں ہیں غیب کی بعض معنی مطلب خزانے کی بھی کیا ہے خزانے غیب کے اللہ کے پاس وساطف الغبی لا علم ہوا اللہ اور اللہ کے پاس ہیں چابیاں غیب کی اس کے دعا کوئی ان کو نہیں جانتا ہے لات بر بہر <وَالْبَحَر> وہ جانتا ہے کہ بر میں کیا ہے اور بہر میں کیا ہے بر زمین بہر سمندر ندی نالے جو بھی ہے زمین پر خشکی اور تری میں کیا ہے وہ جانتا ہے اس کو معلوم ہے وَمَا مِن إِلَّا <يَحْلَمُوا> کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر اللہ کو معلوم ہے کون گنتے بیٹا کوئی مالی نہ آج تک بچپن پتہ بھی پانچ گرے 786 پتے گرے آج کوئی بھی آدمی نہیں کرتا ہے انسان جو ہے اس کے مشاہدے کی چیز ہے لیکن اس کے علم یہ نہیں ہوتا ہے مشاہدے کے باوجود اللہ کو معلوم ہے اللہ ایک پتہ جانتا ہے کہ کتنے پتے گرے ہیں وہ رقط اللہ علم ایک پتہ نہیں گرتا ہے مگر اللہ کو معلوم ہوتا ہے والا حرکت انفی طاقت اور کوئی بیج نہیں جو زمین کی اندھیریوں میں ہو اندھیر ظلما چدار ظلما نے کہا یہاں ایک ظلمہ نہیں بیان کی اندھیریاں دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے بادل چھائے ہوئے ہو رات کا وقت ہو بارش ہو رہی ہو اور زمین کے نیچے اندھیرے میں بیج ہو اللہ کو معلوم ہے زمین کا اندھیرا رات کا اندھیرا اور بادلوں کی بدلیوں کا اندھیرا سب اللہ کو معلوم ہے بیج زمین میں دبا پڑا ہے اس کو اگانے والا لئی تو ہے جو جانے گا وہی تو نہیں جانے گا تو کیسا اگائے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تر یا یا سوکھی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جو ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو ڈیٹیل میں اللہ کو معلوم ہے اب اس میں آپ غور کریں علاقے کے اعتبار سے پلیس کے اعتبار سے بہر ہو باہر ہو برو دو جگہ ہے زمین اور دری اور خشکی جگہ کے اعتبار سے کون سی چیز کہاں پر ہے اللہ کو معلوم حرکات اور ایونٹس کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ پتا گرا اتنا ایک دم کوئی ویلو جس کی نہیں دیتا انسان کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ ایونٹ بھی اللہ کو معلوم ہے کیا ہوا اللہ کو معلوم ہے اسی طرح سے آپ نے چھوٹی پڑی ایسی چیز جو عام طور سے مشاہدے میں نہیں ہوتی وہ بھی اللہ کے مشاہدے میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ بھی کتاب نبین صرف جانتا ہے ایسا نہیں لکھ رکھا ہے اللہ نے اللہ کے علم میں ہی ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ نے اس کو لکھا ہے لوہ محفوظ میں سارے واقعات جو کچھ ہوتا ہے اتنی چھوٹی چیزیں بھی کہاں پر ہیں لوہ محفوظ میں یاد رکھا لوہے محفوظ میں کیا کیا ہے اس سے پہلے بھی نے نے دیکھا یاد بھی یعنی جو کچھ ہوتا ہے سب کا سب کہاں پر لکھا ہوا ہے ایک کتاب وہ کتاب کون سی ہے تو نہیں ہے یہ قرآن میں قرآن میں نہیں ہے قرآن میں انگلینڈ میں پتہ گراس نہیں ہے قرآن میں نہیں یہ لوہے محفوظ میں ہے جس میں اللہ کی طرف سے ساری مخلوقات کی تفصیل موجود ہوتی ہے یہ ہوا اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے آئیے مزید یہاں مفاطی الغیب کا ذکر ہوا قرآن کی مزید آیات اور حدیث سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اور وہ پانچ چیزیں کی کیا ہیں جن کو غیب کی چابیاں کہا جاتا ہے جس کو مفاطی الغیب کہا جاتا ہے آئیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سور لقمان آیت نمبر چونتیس میں فرماتا ہے ان اللہ ان دہ علم ان اللہ پاس ساعت کا علم ہے وہ گھڑی جس کے بعد سب کا معاملہ شروع ہو جائے گا ساری کائنات بدل دی جائے گی اچھا جب بھی آتا ہے بحران سنت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قیامہ قیامت کی گھڑی ان اللہ ان دہ یہ تو اللہ ہے کہ جس کے پاس قیامت کی گھڑی کائل ہے کب ہے قیامت وہ نہ دل اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے کہاں ہوگی کتنی ہوگی کیسے ہوگی اللہ کے علم میں ہے اب آم اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے ماں کے رحم میں کیا ہے مونگ میں کیا ہے قدری نفسم نادا تخصیبہ اور کوئی نہیں جانتا ہے کوئی, نفس, کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا کل کیا کمائے گا یعنی چاہے وہ مال کے تباہ سے ہو یا مال کے ہو؟ دونوں و کوئی نہیں جانتا ہے کل کیا کرے گا؟ وما تدری ای کموج اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا انہو بے شک وہ اللہ علیم علی علم رکھنے والا خبر خبر رکھنے والا ہے سورہ آیت نمبر پانچ چیزیں بتائی گئی قیامت کا علم بارش کا علم ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اور اسی طرح سے کل کیا کرے گا کائم اور کل کہاں جا کے مرے گا اس کا علم وہ بھی نہیں جانتا ہے یہ پانچ چیزیں کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سراہد کے ساتھ الاز میں اس آیت کی تفسیر بیان کی آپ نے فرمایا جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں غیب کی چابیاں کتنی ہیں پانچ لایا لمحہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے لا ما کوئی نہیں جانتا ہے کہ رحم میں کیا چھپا پڑا ہے سوائے اللہ ارحام جو نو مہینے سے پہلے بچہ ہو جاتا ہے اس کو جو ہے تغیب کہتے ہیں اس طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے ماں تغیب الا اللہ ماں کے پیٹ میں کیا چھپا ہوا ہے وقت سے پہلے اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے وہ الا اللہ کوئی نہیں جانتا ہے کل میں کیا ہے یعنی کل کیا ہونے والا ہے سوائے اللہ کے ولاد <اللَّه> کوئی نہیں جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی سوائے اللہ کے وَلَا نَفْسٌ بِأَيَّ أَرْضٍ تَمُوتٌ إِلَّا <اللَّه> کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں جا کے مرے گا سوائے اللہ کے ولایا <اللَّه> کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی سوائے اللہ کے ساؤ میں ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کی بار بار کیوں کہا تاکہ کسی کے ذہن میں بات نہ آئے جو ہدایت کا طالب ہو اور کل سلیم لیے ہوئے ہو اور اکل سلیم اس کے پاس اپنی ہو تو ایسا انسان ایسا انسان سمجھنے میں غلطی نہ کرے صاف الفاظ میں کہا قیامت کا ٹائم کب مرے گا کہاں مرے گا کل کیا کرے گا میں سب ہی آ گیا کل کیا کرے گا سوال کل کیا ہوگا نہیں جانتا گا. اور کیا کمائے گا نہیں جانتا کہاں مرے گا نہیں جانتا گا. قیامت کب ہے نہیں جانتا بارش کب ہوگی نہیں پیٹ میں کیا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بعد میں سکھا. کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا اور پھر بابا بولتے گئے سب پھر چودہ نمبر کا پندرہ نمبر کا گھوڑا آئے گا لاٹری میں تیرا چھپن نمبر کی لاٹری کا نمبر لگنے والا ہے اکا د का دے بابے لوگوں کا ہی کام رہتا ہے بابے تھوڑی بخاری میں کون سے پیج پہ کون سی حدیث ہے وہ کیا بتاتے وہ بتاتے ہیں کہ جا 55 نمبر کا گھوڑا آنے والا ہے وہ بتاتے جا یہ نمبر کی لاٹری رکھنے والی ہے جا ادھر مال سپلائی ہو رہا دو نمبر کا جا ادھر سے لے لے اسمگلنگ ادھر ہو رہی بابے کا ہی کام ہوتا ہے تو ان کو کیسے معلوم ان کے پاس لوگ بتاتے ارے گیا تو با بولے آجا احمد آجا فلانا عبد الرحمان فلانا نام بول کے بولا بابا کو نام معلوم میرا کیسے معلوم پڑتا ہے تو بہت دکھی ہے کچھ تو جھوٹے ہوتے ہیں تو سب کا اچھا کرتا تیرا کوئی بھلا نہیں کرتا تو تو ہر آدمی دان صحیح بولے گا تو بچپن سے کوشش میں لگا ہے لیکن کو کوئی نہیں سمجھتا ہر ایک کا ہر آدمی کو ایسا لگتا ہے میں ہی دکھیا رہا ہوں اس کا بھائی بھی بیٹھا رہے گا تو آدمی پوری فیملی کو بٹائیں گے ہر ایک کو ایسا لگے گا تیرے کو کوئی نہیں سمجھتا تو سب کے کام آتا تیرے کوئی کام نہیں آ کچھ تو ایسے بنڈل رہتے چھوٹے اور کچھ برابر بولتے ہیں تو گیا تھا نا آج ادھر ہاں ان کو مجھے رکھا ہے بتاتا ہے کا نمبر بتا دیتے موبائل کا نمبر یہ ہے تو ہمیں بولتا بابا کو معلوم ہے بابا کو معلوم ہے مطلب سب معلوم ہے ابھی ڈیٹیل کیسا ہوتا ہے کوئی بولتا ہے کہ وہ جیت کے آئے گا الیکشن میں کوئی بولتا ہے کیا کبھی کوئی تو جھوٹا بھی نکلتا ہے پچھلے الیکشن میں کئی لوگ جھوٹے نکلے اس میں بہرحال اس بارے میں کہ کیا ہے تو کیسا ہوتا ہے اور اس میں ہم کو تین مخلوق کے بارے میں انسان جنات اور ملائق تینوں کے بارے میں کہ ان کو معلوم ہے کہ نہیں کہاں سے معلوم پڑے گا ایک سے معلوم پڑتا ہے。اللہ کے نبی صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ کے عبد اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات میں اللہ, کی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بیٹھے اجالا ہوا کچھ ٹوٹنے سے. فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاہیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے ایسا آسمان میں تم دیکھتے تو تم کیا کہتے ہیں کالو اللہ رسول صاحب بہتر جانتا ہے ہم یہ کہتے تھے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ آج کی رات ایک بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کبھی کہتے آج کی رات بہت ہی بڑا آدمی مرا تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے بڑا ایونٹ ہوا بھائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهَا لَا يُرْمَا بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِ آپ نے فرمایا یہ کسی کے مرنے سے یا جینے سے بیدہ ہونے سے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کا تعلق اسے نہیں ولیکن ربنا تبارک و تعالی اسمه اذا قضا امراً سبح حملت العاش لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے عرش کے عوامل فرشتے اللہ کی تصویر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں سننا سبینا ان سے قریب کے آسمان والے فرشتے جو ہوتے ہیں سات آسمان ہیں ان سے قریب کے آسمان والے فرشتے ان کی تصویر کی وجہ سے وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سبحان اللہ وغیرہ جو بھی کلمات تصویر دنیا یہاں تک کہ وہ تسبیح ہوتے ہوتے جہاں تک پہنچتی ہے سن کے ایک کو سنتا دوسرا کرتا ہے ایک دوسرے کو تیسرا کرتا ہے جیسے نماز میں بھی لائٹ جائے تو تصبیب ایک دوسرے کی سن کے لوگ کرتے ہیں تو فرشتے بھی جو ہیں تسبیح ایک دوسرے کی سن کے اگلے فرشتوں کو سننے آتا تو وہ بھی تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا جو ہم سے سب سے قریب والا آسمان ہے اس کے فرشتے جو ہیں یہ بھی تصویر کرتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں یعنی ہوئے فرشتوں سے قریب کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں سے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا تمہارے رب نے کیا کہا رب تمہارے رب نے کیا کہا تو وہ فرشتے جو عرش کے حامل ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا مادا فال کہ نے کیا کہا؟ بس آسمان والے دوسرے آسمان والوں کو یہ خبر پہنچاتے کہ اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا خبر دنیا یہاں تک کے وہ خبر کہاں تک پہنچتی ہے سب سے نچلا جو آسمان ہے ہمارا والا آسمان اس تک پہنچتی ہے یہ سب سے نچلہ آسمان ہے جس میں ستارے ہیں اس سے اوپر اور آسمان ہے فتخ تفو الج نو انا فیت دفونا الا اولیا <بِهِي> جنہ تے کے اوپر ایسے جاتے ہیں دوسری بات میں آئے ہیں تو جنہا جو شیاتین ہوتے ہیں وہ آسمان پہ جاتے سننے کے لیے چوری سے سننے کے لیے اور وہاں سے فرشتوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ ان کو مل جاتا ہے سننے میں تو وہ سن کے وہاں پر لے کے آتے ہیں اس خبر کو اور لا کے اپنے کے بھی اللہ کے بھی اور کس کے ہیں छया तीन के भी औ उनके भी दोस्त हैं तो ला के क्या करते हैं उनके कान में बात डाल देते हैं वही उर्माऊ नही लेकिन वो जो लाते हैं खबर जाके सुन के आते हैं तो फरिश्ते उनको जब देखते हैं तो फरिश्ते आग फेंक उनको मारते हैं वो मर जाते कभी ऐसा होता है कि पहुंचाने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है कभी पहुंचा के उनको फरिश्ते मार डालते हैं تو ایسا ہوتا ہے نے? مارتے ہیں وہ پکا ہے لیکن کبھی پہنچاتے کبھی نہیں پہنچا پاتے ہیں جن بحق جو نیوز وہ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو صحیح ہوتی ہے یعنی تو سچے ہوتے ہیں بےچارے لیکن یہ جو بابا لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس میں اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے ہیں اور اس کو بڑھا کے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں اس کو امام مسلم نے کتاب السلام میں روایت کیا ہے مسلم کی حدیجی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا تو ایک آسمان والے فرشتے دوسرے آسمان والوں کو بتاتے وہ معلوم ہوتا ہے نمبر دو یہاں پر جنات جو ہوتے ہیں جنات کو بھی معلوم ہوتا ہے معلوم ہے تو جانے کی ضرورت کیا ہے بھئی؟ اتنا خطرہ مول لینے کی ایک دم ہائی سیکیورٹی میں جا کے سننا اور اس میں مرنا کیا ضرورت ہے یہاں سے بیٹھ کے معلوم کر سکتے نہیں معلوم رہتا ان کو جانا پڑتا ہے اوپر سننے کے لیے تو جنات کو بھی معلوم ہے شیاتین کو بھی علم غائب ہے نہیں معلوم جب تک کہ جائیں گے نہیں سننے ملتا نا یہاں سے بیٹھ کے نہیں سن سکتے ہیں اور یہ جو نیچے بیٹھا ہوا بابا ہے ان کے جو اولیا ہیں شیاتین کے ان کو بھی نہیں معلوم وہ تو ان کو آگے چاند میں ڈال کے چلے جاتے ہیں باد نہیں معلوم پڑتا کہ کسی نے میرے دل میں بات ڈالی کیونکہ شیطان کی قدرت ہے کہ دل میں بات ڈال سکتا ہے اللہ یوس صفی ناس جو لوگوں کے سینوں میں بات وسوسے کے طور پر ڈالتا ہے آپ کو کبھی معلوم پڑا شیطان آگے بیٹا آپ کے بازو میں بیٹھ کے چائے پیے ہاں ایک کام کرو ابھی بھیڑ بھی پیو کوئی بولا آپ کو کبھی نہیں دل میں خیال آتا ہے دل میں خیال آتا ہے آدمی کو کبھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ شیطان اگر آیا تو آپ بولو بھاگ یہاں سے یا تو آپ بھی بھاگ جاؤ گے آدمی کے دل میں اتنے گناہ کے وسوسے آتے کبھی اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے. یہی معاملہ ان باباؤں کا ہوتا ہے بابا سچا بابا تم سے ہوتا بھی نہیں ہے اللہ کے ان کو محسوس نہیں ہوتا کچھ ایکسٹرا پاور جو دوسروں میں نہیں ہے ان کو خود لگتا ہے کہ ہمارے में میں بات آتی ہے ہم سوپر ہیں ہم کچھ تو بھی دوسروں سے الگ ہیں ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا آرڈینری پاور شیتان کو نام نہیں چاہیے اس کو کام چاہیے اس کام چاہیے کہیوں کو کام پہ لگا دیتا ہے اور اس کو نام اپنا نہیں کرنا ہوتا اس کا مقصد ہو اس کا ٹارگٹ ہے ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے نام نہیں بھی ہو تو چلتا ہے پھر ایسے بابا جو بتاتے ہیں بھی ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو کام ان سے کرائیں پاؤ دو کے پیو یا بتوں کے آگے جھکو یا کچھ بھی کرو لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں شیطان کا کام ہو گیا لہوئی نہم نے میں, میں گنا کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان کو سب کا سب کو گمراہ کر دوں گا پھٹکا تو معلوم معلوما بابا لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے نہیں ان کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے ان کی معلومات کا ذریعہ کیا ہوتا ہے یہی شیاتین ہوتے ہیں جو اوپر سے لے کے آ کے ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں تو معلومات نہ ملائکہ کو علم غیب ہے نہ جنات کو علم غیب ہے شیاتین کو اور نہ اس طرح کے جو بابا ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جاؤ بچہ گما جاؤ سیوی پہ چلتے جاؤ وہاں ایک پیڑ ملے گا ہرے پتوں والا اس کے نیچے تمہارا بیٹا بیٹھا ہوگا جاتے ہیں ڈونتے ہیں, مل جاتا ہے, کو ہے. کے تاکہ وہ غلط آدمی پھر ان کو جہاں چاہے لے جائے وہ اس کے پیچھے چلتا رہتا آدمی برا ہو جاتا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی بات لوگ تاکہ شبہ نہ رہے پھر وہ کیسا بتاتے وہ کیسا بتاتے غیب کی چیزیں تو اگر ایسا کوئی بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے شیادین آ کے اس کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں اور اکثر یہ واضح بات ہے کہ اس طرح کی جو بابا ہوتے ہیں وہ دین کی بات نہیں بتاتے وہ ہی کی چیزیں بتاتے رہتے ہیں جو سچ مچ اللہ ہے وہ لوگوں کو خیر کی باتیں سکھائے گا اس اس طرح طرح کی باتیں عقائد نہیں سکھائے گا بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارباد میں یہ بھی بتایا ہے کہ ملائکہ کو علم نہیں ملائقہ کو اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتی ہے میزال کے طور پر قرآن کبی میں سورا اکتیس بتیس میں آدم علسلام کو ساری چیزوں کے نام بتلا دیے سارے نام سکھا دیے اور ان کو تم عید اللہ پھر ان ناموں کے بارے میں ان ناموں کو تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے کی نام کیا ان کی اے ہے لا ملنا ہمارے ہم کو تو کوئی علم ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو تھی ہم کو سکھایا ہے ہم نہیں جانتے کا بہت ہی مہذب طریقہ ہے بولنے کا جس میں اللہ کی بڑائی اور محتاجی اپنی اس کا بھی اخراج ہے لا علم, لنا اللہ, ما علم. اے اللہ ہم تو وہی جانتے جو تو ہم کو بتاتا ہے ہم کیسا خود سے بتا سکتے یہ انداز ہی ہے اللہ تو ہم سے پوچھ رہا ہے ہم نہیں جانتے ہیں جو کچھ ہم جانتے ہو تو تیرا ہی بتایا ہوا ہے ہم کیسے خود سے بتائیں تو ہے جو علم والا اور حکمت والا ہے اسے معلوم ہوا فرشتوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ کس کے بتانے سے ہوتا ہے وہ شبہ دور کر لیجئے جس میں کوئی آدمی کہ بندہ نیت کرتا تو بھی فرشتہ لکھتا فرشتوں کو معلوم ہوتا کہ ہمارے دل کا ہے فرشتوں نے کیا کہا لا علم ملنا اللہ میں اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو تو ہم کو سکھائے تو جب تک اللہ فرشتوں کو نہ کہے فرشتے کو معلوم نہیں پڑتا اس کی نیت کیا ہے فرشتہ کو اس سے معلوم کر سکتا ہے کیونکہ فرشتوں کو بران کیا ہے بدلا رہا ہے تو وہ بھی شبہ ہٹا دیجئے کہ کہیں دل میں بات نہ ہے اور فرشتہ پھر کیسے لکھتا ہماری نیکی دل میں کیا ہے گنا کی نیت دل میں بہت رہ کم رہے کی بات ہے وہ نکتا کیسے کو بتانا یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جب جا کے اس کو معلوم پڑتا ہے بہ رہا تھا کے بارے میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کی ہے کہ انبیاء کو اپنے ماننے والے ان کے دلوں کا حال ان کے ایمان کی حقیقت نہیں معلوم انبیاء کو دنیا سے جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوا انبیاء کو نہیں معلوم سارے نبیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا پرانے کریم میں سورہ الما ادا آیت نمبر ایک سو نو سور آیت نمبر ایک سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم میں اللہ الرسل وہ دن جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا کون سا دن ہے وہ قیامت کا دن یوم یجمع میں اللہ عرسل جس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرے گا بحق المادہ جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم کو کیا جواب ملا یعنی تمہاری قوم نے تمہاری دعوت پر کیا کیا کیا کیا کیا جواب دیا کیا ریسپانس دیا مانے نہیں مانے کیا ہوا ماداجیب سم تمہاری قوم نے تمہاری دعوت پر کیا جواب دیا علم لنا سارے نبی کیا کہیں گے ہم كو تو نہیں لا علم لنا انت علام اللہ اللہ تو ہی تو ہے جو ساری چیزوں کے بھیج جانتا ہے تو ہی تو ہے جو سارے غیوب کا غیب کا جاننے والا غیب کی جمع غیوب ہے لا علم علما ہم کو نہیں معلوم جو ایمان لایا اس کے دل کا حال بھی ہم کو معلوم نہیں اور ہمارے بعد اس کا کیا حال رہا مانا, مانا مرتد ہوا ہم کو نہیں معلوم لا علما سارے کے سارے نبی کہیں گے اللہ ہم کو نہیں معلوم لا علم قرآن کے آئے تھے لا علم لنا ان کا اللہ ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم علم نہیں. تو ہے جو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے, تو جانتا ہے صحیح کہ کون ایمان والا ہے, کون نہیں ہے. بلکہ بات باتیں اللہ کے ناموں کے سلسلے میں بھی اللہ نے نبیوں کو نہیں بتا اللہ کے کتنے نام ہے اللہ معلوم کے کتنے نام ہے کوئی نہیں جانتا کتنی گنتی ہے اور کتنے نام اللہ کے ہیں 99 نام جو آئے ہیں ہمیش میں وہ تو اس لیے کہ جو اس کو یاد کر لے وہ نت میں جائے گا لیکن اللہ کے حقیقت کتنے نام ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا نبی بھی سارے نام نہیں جانتا بہت بڑی بات بول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جس کو امام احمد الطبرانی ابو یعلا ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کیا ہے اور صحیح روایت میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی دعا ہے اس کے الفاظ پر غور کیجئے آپ نے کیا کہا بالکل وسیع ہم بھی کرتے ہیں لیکن ایسا وسیلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتا ہوں سوال کرتا ہوں لسمن ہو الگ تیرے ہر نام کے وسیلے سے, سے, سے میں دعا کرتا ہوں جو تھی اپنے لیے اختیار کیا ہے جو نام نے خود اپنے لیے چنا ہے جس کو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اوی یا وہ نام جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نے سکھایا ہے سارے نام تو بہت سارے نام اللہ نے سکھائے اللہ الرحمن الرحیم الغفور السمی الفصیر القبیر بہت سارے نام الکھائے او انضر تحو فی کتابی یا تو نے اپنی کتاب میں جو نام نازل کیا ہے سب کے وسیلے سے دعا وسیع نے یا ہر وہ نام جو نے اپنے علم غیب میں چھپا کے رکھا ہے وہ نام جو کسی بندے کو سکھایا قرآن میں نہیں ہو لیکن سکھایا ہر وہ نام جو نے اپنی کتاب میں نازل کیا تو معلومہ قرآن اور حدیث کے دونوں نام آ گئے اس میں تیسرے کون سے نام ہے او اس کا سر العلم الغیب علم یا ہر وہ نام جو نے اپنے علم غیب میں چھپا کے رکھا ہے تو قرآن اور حدیث کے نام تو ہوئے اب تیسرے نام کون سے ہوئے تو علم غیب میں ہوئے کا مطلب نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے تو نبیوں کو بھی معلوم نہیں جن کو تو نے اپنی علم غیب میں چھپا کے رکھا ہے قرآن اقربی صدری یہ دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے بہار کی طرح کرتے جسے باہر آتی تو دل میں کیسے ایمان تازہ ہو جائے ہریالی یہ وہ سب دکھائی دیتا ہے تو میرے دل کے لیے میری دل کی زمین کے لیے قرآن کو تو کیسا کر دے ربی کی طرح کر دے کہ باہر آ جاتی ہے نور اصدری اور میرے دل کے لیے قرآن کو کیا بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے وہ جلا احزنی وضحا بہن اور میرے غم کے لیے میرے غم کے لیے جیلا بنا دے اس کو ہٹانے والا اس کے اندر روشنی پیدا کرنے بنا دے اندھیرے کو ہٹانے والا وَذَعَابَ اور میری فکر کو دور کرنے والا قرآن کو بناتے ہیں کون دعا کر رہا ہے اللہ کی رسوچ اب اس علم غذائی ہر وہ نام جو نے علم غیب میں چھپا کے رکھا اللہ کے بعض نام وہ ہیں جن کو کوئی نبی نہیں جانتا ہے کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے واضح ہوتا ہے اس کو امام احمد تبرانی ابو عالت نے کیا. بعض نبیوں کے نام کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم آیت نمبر نو میں فرماتا ہے علم لِعْتِكُمْ نَبَءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کیا تمہارے پاس ان, لوگ, ان لوگوں کی خبر نہیں آئی ان لوگوں کی واقعات ان لوگوں کی باتیں ان کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں قوم نوح وعاد وسمود نوح کی قوم عاد کی قوم اور سمود کی خوف، یہ قوم یہ قومیں ہیں اللہ عالم اللہ اور ان کے بعد جو لوگ ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یعنی کچھ حادثہ بیچ میں ایسا گزرا ہے نبوت کا کہ ان نبیوں کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے انسانیت کی تاریخ میں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے مِن بَعْدِهِمْ لَا إِلَّ اللَّهِ ان کے بعد جو ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اسی لیے بعض نبیوں کو خود قرآن میں دیکھیے آپ کتنے تھوڑے نبیوں کے نام ہیں کیا اتنے نبی ہیں بہت نبی ہیں اللہ نے نہیں بتایا اللہ نے قرآن خود بتلایا کہ ہم نے سارے نبیوں کے واقعات تم کو بیان نہیں کیے تو بہرحال اللہ کے نام ہو یا نبیوں کے نام ہو اللہ نے وہ بھی سب کے سب بتائے نہیں بتائے اللہ کو معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے تو یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے لیکن کتنے لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغب ہیں پھر وہ کیا ہے یعنی کیا ہمارے نبی کو علم غیب نہیں تھا کیا بات کر رہے بادلوں کے لیے پورا بیس یہ ہے اور پھر یا رسول اللہ کا فائدہ کیا ہے علم غیب بادلوں کو یہ ہوگا یہ علم غیب کا ٹاپک کیوں سارے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے اگر علم غیب ہی کا معاملہ صاف ہو جائے کیونکہ آپ یہاں سے بیٹھ کے اگر پکاریں گو سلمد اور ان کو معلوم ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے اگر قبر پہ جا کے کسی کے مانگ رہا ہے ان کو معلوم ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے معلوم پڑ رہا ہے اس کا معاملہ لیکن سولوشن معلوم نہیں تو جب معلوم ہی نہیں تو سارا معاملہ مانگنے کا فائدہ ہی نہیں جو صرف سب کچھ جاننے والا صرف اکیلا اللہ ہے تو پھر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہ مسائل بھی جانتا ہے حالات بھی جانتا ہے کہیں سے پکارو بر میں پکارو بحر میں پکارو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارو رات کے اندھیرے میں پکارو ریگستان میں سے پکارو زور سے پکارو آئس کا پکارو سننے والا وہ ہے وہ جانتا ہے کہ کون پکار رہا ہے کہاں سے پکار رہا ہے ہلپ پہنچنے کے لیے معلوم بھی تو ہونا چاہیے ہونا ہے ارے چل دیا ارے کدھر اب فون ہے آپ کو جلدی آ جلدی بولا بولا تو صحیح آنے کے لیے تیار آؤ کدھر کدھر ہو تو کھانا پکار رہا ہے کس علاقے میں ہے کیا حالت ہے کیا اس کو ضرورت ہے کون جانتا ہے اکیلا اللہ جانتا ہے اگر نبی بھی جانتے ہو اولیاء بھی جانتے ہو اور جانتے ہوں اور قدرت رکھتے ہوں تبھی وہ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں جانتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے سارے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے اگر علم غیب کا مسئلہ واضح ہو جائے شرک کے لیے کیا ہے یہ مسئلہ قیچی والا مسئلہ ہے کٹ ختم شیر ختم معلوم ہی تو پھر کریں گے کیا ہمارے لیے معلوم ہی نہیں پڑتا ہم اور باقی سب کو تو چھوڑیے باقی نبی اور باقی جتنے ولی ہیں اور سب سب سب چھوڑ دیجئے سب سے بڑے نبی کو اور انسانیت میں سے مخلوقات میں سے سب سے افضل کوئی نہیں معلوم تو باقی سب کو تو اپنے آپ سب کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہی دیکھا جائے کہ کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ اگر آپ کا معاملہ واضح ہو جائے تو باقی سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے رد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اسی لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے کیا آپ علم میں غیب رکھتے تھے یہ مسئلہ ایک بہت, بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ہم قرآن سنت کی روشنی میں واضح آیات اور واضح روایات اس میں ہم دیکھیں گے قرآن میں کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے حدیث میں کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کیوں اس لیے کہ اگر صحابہ جیسا عقیدہ رکھتے تھے ویسا ہمارا عقیدہ ہے تو نجات ہے پر ان آمن و مسلم آمد تم بھی اگر یہ ویسا ایمان لائیں جیسا اے صحابہ تم ایمان رائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے تو معلوم ہوا کہ ہدایت والا ایمان کون سا ہے ہدایت والا عقیدہ کون سا ہے وہ عقیدہ جو صحابہ کا تھا تو قرآن و سنت ہمارا منحج یہی ہے قرآن و سنت اور صحابہ کا عقیدہ ان تین چیزوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں کنز ایمان جو ایک ترجمہ چھپتا ہے قرآن کا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے اور تفسیر لکھنے والے مولانا نئیم الدین صاحب مراد بانی اس میں کہتے ہیں ورنہ کوئی کہے گا کہ دعوی نہیں تو آپ رد کر رہے ہو تو دعوی بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں بولنے والے ہیں کچھ ایسا کہتے ہیں کہ سید خاص خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے ہیں تمام اشیا کے علوم پلورل پلس پلورل جمع جمع تمام میں سب آ جاتا ہے اشیاء کے ساری چیزیں آ گئی اس میں سب کے علوم عطا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اور زیادہ واضح طور پر کہتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نہیں یہ ہمارے سب بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اگر ہیں تو ہدایت دے اور خیر کے ساتھ زندہ رکھے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ سے. مفتی احمد یار خان صاحب نئی اشرفی لکھتے ہیں اس لیے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں معلوم ہوگا نہیں سمجھا ہوگا اب اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ رسول نے کہا ہم کو نہیں ہے ماد علم ان کو سمجھا کہ نہیں سمجھا ہم کو نہیں سمجھا مفتی احمد یار کا صاحب نئی میں اشرف لکھتے ہی ہیں ان کی کتاب شاہ الحق صفحہ نمبر چالیس پر اور جو اوپر کا حوالہ ہے وہ کنز بان جو چھٹی ہے ترجمہ قرآن کا اس میں صفحہ نمبر آٹھ سو چونتیس پر کہتے ہیں نمبر ایک تین باتیں ایک بھی نہیں کہتے ہیں نمبر ایک حضور علیہ السلام کو قیامت کا بھی علم ملا کے کب ہوگی نمبر ایک نمبر دو تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوہے محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم دیا گیا ٹوٹل پلس ٹوٹل پلس کیا ہوتا ہے تمام جو کچھ لوح محفوظ میں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ چیزوں کا علم دیا گیا ہے نمبر تین حضور علیہ السلام کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے متشابہات کا علم دیا گیا ہے تیسرے تو ہم کو بحث نہیں اس لیے کہ وہ کتنی مسئلہ ہے لیکن ایک جملے میں ساری بات آتی ہے کہ تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوہے محفوظ میں ہیں پچھلی ساری باتیں ساری ایونٹس اور آئندہ ہونے والی جتنی باتیں ہیں جو لوہے محفوظ میں ہیں ان کا علم دے دیا گیا آپ نے دیکھا پتا بھی گرتا ہے تو لو؟ لوہے محفوظ میں گیلا سوکھا جو کچھ ہے سب کا سب لوہے محفوظ میں لکھا ہوا کوئی بات ہوتی ہے لوہے محفوظ میں ہوتی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لو محفوظ میں لکھی ہے اور ان تمام چیزوں کا علم اور اسی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایسا یہ ہی رکھتے ہیں ہمارا یہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے آگے آئے گا کوئی بیچ میں سے اٹھ کے ناجائز وجہ سے اس بارے میں یہ عجیب بات ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہانی کی کتابوں سے بھی عقیدہ لینے پہ آئے تو لے لیتے ہیں لیکن رد کرنے والے کے لیے معاملہ بہت فلٹر والا ٹائپ کر دیتے ہیں یہ جی بات ہے کہتے ہم جو عقیدہ بنائیں گے اس کے لیے کدھر سے واقعات لائیں تو بھی عقیدہ بنا سکتے ہیں لیکن اگر رد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں تو کہتے نہیں ایسی حدیث ہونا چاہیے ایسی آیت ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے تو ہم جب رد کرنے بیٹھے اور ہم اپنا عقیدہ بیان کرنے لگے تو بہت سارے لوگ ہمارے لیے معاملہ جنگ کرتے ہیں کیسے آئیے دیکھیے اب ان کو معلوم ہے کچھ لوگ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور دلائل پیش کرتے ہیں تو دلائل کی رد کے لیے کیا کیا جائے دلائل کو تو رد نہیں کر سکتے ہیں لیکن فلٹر کیا کیا جائے ایک دم باریک کیا جائے کیسے مفتی احمد یار خاں صاحب نئیمی اشرفی لکھتے ہیں اپنی کتاب جاہل حق صفحہ نمبر انتالیس پر علم غائب کا منکر اپنے دعوے پر دلال قائم کرے تو چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے یعنی معلوم ہم کو رد کرنے والے ہیں تو ہم پہلے بول ایسی دلیل چاہیے تو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے آپ کچھ بھی کہانی واقعات بتائیں تو دلیل ثابت ہو جاتی ہے ہم کو اتنا باریک بولنا پڑتا ہے آپ علم غائب ہے بول رہے ہیں آپ کہیں بھی بول سکتے ہیں لیکن شیر کی دورے تو چلتا لیکن ہم رد کرنے کے لیے آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے چار باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے فرمائیے نمبر ایک وہ آیت کترت ہو اس کے چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں اور حدیث ہو تو متوافر ہو ان آیت کیسی ہونا چاہیے ایک دم کلیئر کلیئر کلیئر لفظ ہونا چاہیے کہ علم غیب نہیں تھا ایسا ایک دم یہ الفاظ میں ایسے الفاظ وغیرہ وغیرہ میں ہونا چاہیے نمبر دو حدیس ہو تو کیسی ہو متبادر ہو صحیح حدیث میں ایک, کی, میں ایک دم اوپر کی اس میں ایک دم اوپر کی اس میں ایک دم اوپر کے لیول کی حدیث ہونا چاہیے صرف صحیح حدیث نہیں چلے گی متباتر ہونا چاہیے یعنی ہر ہاں زمانے میں بہت سے لوگ اس کی ریواج کرنے والے ہوں تو ہی مانیں آپ ایک واقعہ کہیں کا سڑا گلا لے کے آئے اس سے عقیدہ بنایا چل جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے اتنا محنت اتنا مشکل ٹھیک نمبر دو اس آیت یا حدیث سے علم کے عطا کی نفی ہو کہ ہم نے نہیں دیا ایسا ہونا چاہیے اس میں اے نبی کو ہم نے علم نہیں دیا ایسا ہونا چاہیے یا حضور علیہ السلام فرما دے کہ مجھ کو یہ علم نہیں دیا گیا کلیئر الفاظ میں اس میں ہونا چاہیے یا ایسے ہی جیسے کوئی اہل قرآن کہیں بتاؤ فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ نام کی نماز قرآن میں ہو تو ہی ہم مانیں گے اور قرآن کی پہلی صورت میں ہونا چاہیے تو مانیں گے دوسری میں نے چلے گا آدمی اپنی طرف سے کیا کرتا ہے کچھ بھی کنڈیشن لگاتا ہے اکثر اوقات جو ڈرتا ہے وہ کنڈیشن لگاتا ہے وہ نہ آدمی بولے صحیح ہے اس لیے مانیں گے بس ختم جو جتنا ٹائٹ کرنا ہے اس کو معلوم ادھر ہے ادھر پروف ہے ادھر پروف ہے تو پروف, پروف ہے اس کو کیسے ایک ایکسٹرا باہر نکالا جائے تو کی طرف سے کنڈیشنل کلوز میں لگا دو اپنے آپ نہیں دیکھو ہم نے ایسے بولے تھے نا تمہاری دلی ایسی نہیں ہے صرف کسی بات کا نمبر تین صرف کسی بات کا ظاہر نہ فرمانا کافی نہیں ان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تو دلیل نہیں بنے گا ممکن ہے حضور علیہ السلام کو علم تو ہو مگر کسی مسلحت سے ظاہر نہ کیا انہیں یعنی نبی نے بتایا اس طرح سے تو ضروری نہیں معلوم نہیں اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خدا ہی جانے اللہ ہی جانتا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ معلوم نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ سب یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے وہ بھی دلیل نہیں ہو سکتا ہے یا مجھے کیا معلوم اگر ایسا کہ اللہ کے رسول تو یہ بھی دلیل نہیں بنے گی کہ نہیں معلوم وغیرہ کافی نہیں کہ یہ کلیمات کبھی علم ذاتی کی نفی اور مخاطب کو خاموش کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں یہ دنیا کا آدمی کرے گا نبی صلاحم جھوٹ نہیں بولتے تھے یعنی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلاح سم یہ کہ مجھ کو نہیں معلوم تو ہو سکتا ہے معلوم ہو لیکن کسی کو چپ بٹھانے کے لیے بول رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں انسان کرتا ہے جھوٹ بولنے والا لیکن اللہ کی نبی ہم کرتے کوئی یہ نہ لے کے کیا ہم لوگ نہیں کرتے ایسا یہ انسان کرتا ہے تم نے اپنی زبان سے اتنے بڑے مجبور میں گواہ بنا کے بولے ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ سے مراد انسان کرتا ہے ہم لوگ نہیں کرتے ایسا جسے بہت ہوش آواز میں بولنا پڑتا ہے بات ہو جاتا ہے آدمی کو بیان میں صرف ایک ہی نقطہ دکھائی دیتا ہے اور مخاطب کو خاموش کرنے کے لیے ہوتے ہیں نمبر چار جس کے لیے علم کی نفی کی گئی ہو وہ واقعہ ہو اور قیامت تک کا ہو یعنی وہ قیامت تک کا کوئی واقعہ ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہونا چاہیے ورنہ کل صفات الہیہ اور بعد قیامت کے تمام واقعات کا علم ہم بھی دعویٰ نہیں کرتے ہیں یعنی قیامت کے بعد معلوم نہیں رہا ہم, کو ہم بھی نہیں بولتے قیامت کے بعد کا معلوم ہے ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کا سب معلوم ہے یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کی تمام صفات نبی کو معلوم نہیں چلے اور جو جیسا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نام کچھ چلا نے چھپا کے رکھے تو چلے یہ اس کو مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں قیامت کے بعد کا نہیں معلوم رہ تو چلتا ہے سیل میں غیب کی نفی نہیں ہوتی حالانکہ اس سے نفی ہوتی ہے یہ کہنا آپ دیکھیے پچھلی جو تعریف میں نے بیان کی تھی انہی ہی کی انہوں نے کیا کہا اللہ تعالی نے آپ کو تمام اشیاء کے ہے نا اور انہوں نے خود کچھ وقت پہلے کیا کہا تھا کہ تمام گزشتہ اور آئندہ واقعہ جو لوئے محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ قید کیا ہے سب بتا دیا ہے بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ علم غیب کے بارے میں یہ تو سب باتیں ہیں اب دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کیا ہے نبی کو علم غیب نہیں اللہ نے بتایا آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا دلائل ہے مثال کے طور پر سورہ حود آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ کامین انبا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کلیئرلی قرآن میں حدیث میں صحابہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے چیز نبی کو نہیں معلوم اگر ایک بھی چیز بتا دی تو ثابت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جب تمام ہے تو اس میں سے ایک بھی اگر بتا دو آپ کہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم تھا کلیئر معلوم ہو گیا تو بات ثابت ہو جاتی ہے آئیے کتنی باتیں ایسی دیکھتے ہیں سورہ نمبر انچاس میں اللہ تعالی فرماتا ہے غیر کی کچھ خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں مَا انت کا من قبل آپ اس کا علم نہیں رکھتے تھے اس سے پہلے نہ آپ کی قوم یعنی اس سے پہلے جو آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کو بھی نہیں معلوم تھا اور آپ کی قوم کو بھی اس کا علم نہیں تھا ہمارے بھیجنے سے پہلے تو معلوم ہوا ایک پوائنٹ تو ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا اس کے بعد معلوم ہوا ہے بہت سارے لوگ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ایک سمپل کا آنسر وہ نہیں دے پاتے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں, بھائی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ما کا و ما یکون یہ لفظ یاد کی ماں کا جو کچھ تھا و ما یکون جو کچھ ہے اور ہوگا کیونکہ عربک میں پریزنٹ فیوچر دونوں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے یقون میں ابھی اور آگے کا سب آتا ہے ماں کا نہ وقون کا علم اللہ نے دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم آبائی ہے یہ بہت سارے لوگ دعوی کرتے ہیں جو ہو گیا سب بتا دیا جو ہونے والا ہے سب بتا دیا جو ہے وہ سب آ اس کے اندر سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھیں یہ دعویٰ علم غیب کا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ سوال بہت مشکل پڑتا ہے کب دیا ہجرت سے پہلے نبوت سے پہلے بچپن میں مدینہ آنے کے بعد فتے مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد وفات سے پہلے کب کوئی ڈیٹ نہیں تھی کوئی تو پوائنٹ بتائے ہم کو ایسا کہ اس جگہ پر ہم کو ملا ہے کہ بلا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو و ما عما کا عقیدہ جو ہے سارا دے دیا گیا ہے سب کچھ کوئی چیز چھپی بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا پوائنٹ ہے کون سا وقت ہے کون سا دور ہے کون سا زمانہ ہے دس سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں مدینہ میں مکہ میں کہاں کوئی جواب اس کا نہیں ہوتا ہے کیوں اس استری کوئی دلیل ہی نہیں اس کے لیے کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہے آئیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بتلا دیا کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا اور آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم تھا سورہ حود مکی ہے یہ مکہ کی صورت ہے تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں نہیں معلوم تھی پھر اللہ نے بتائی آپ کو بھی نہیں معلوم تھی آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم تھی نمبر دو سورة مدنی آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اطراب مین الراب دیہاتیوں میں سے منافقون ہیں اے نبی آپ کے اطراف کے کچھ دیہاتی وغیرہ جو ہیں یہ منافق ہیں وامین اہل المدینہ اور مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں مدینہ والوں میں سے بھی کچھ لوگ کیا ہیں منافق ہیں مرد و نفاق. نفاق پر اڑے ہوئے لوگ ہیں نفاق سے ہم ان کو جانتے ہیں اس سے کلیئر آپ کو کیا چیزیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں ایک صاحب نے انہوں نے لکھا ہے جواب میں مجھے سے کوئی مارتے وقت اپنے کو مار رہا ہو کوئی اب دیکھیے اس کا جواب کیا ہے اور کوئی چھڑانے کے لیے جائے تو کہے اس کو تم کو نہیں معلوم اس نے کیا کیا ہے حالانکہ ہو سکتا ہے ان معلوم بھائی انسان اس طرح سے کہتا ہے اللہ تعالی نبی سے کہہ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ان اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے نبی کو معلوم ہے اللہ بولو نہیں معلوم کیا بول رہا ہے مخلوق پر خالق کو قیاس کرنا یہ بہت بڑی براہد ثابت ہے بھی جواب دے کے اب آپ کے جواب سے تشریح ہو گئی اور قرآن کی تشریح نبی نے جو کی صحابہ نے کی وہ نہیں چلتی آپ کو اللہ کا عالم ہوں علم ہوں آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تو نبی کو نہیں معلوم اللہ کے بتانے سے معلوم ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا آپ نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں سوریہ تو بلکہ اللہ تعالی نے اعلان کرنے کے لیے کہا نبی سے آپ بتاؤ لوگوں کو میرے کو غیب نہیں معلوم غیب نہیں جانتا قلّا اقول لكم خزائن اللہ اے نبی لوگوں سے کہیے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں غیب اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں کہو لوگوں سے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے خزانے ہیں میں نہیں کہتا لوگوں سے کہو آپ. اور لوگوں سے یہ بھی کہو کہ میں غیب نہیں جانتا نہیں جی میں بولتا نہیں ایسا ہے لیکن میں بولتا نہیں ہوں تو کے طور پر آپ... کیا جواب انسان دیتا ہے آپ ایمان کی روشنی میں سوچے اگر عقل کی روشنی میں نہیں سوچ سکتا ہے ایمان کی روشنی میں سوچے ایک جگہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر اسو اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنے لیے نفع اور ضرر نقصان گھاٹے کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے اللہ کے چاہنے کے سوا میں اپنے لیے نفے نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا لست من الخير وما مسني السوء اگر ایسا ہوتا کہ میں غیب جاننے والا ہوتا تو میں بہت سا فائدہ حاصل کر لیتا اور بہت سے نقصان سے بچ جاتا لو عربی زبان میں نفی کے لیے اتا ہے اگر ایسا ہوتا تو جیسے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا اگر آسمانوں زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو ان میں فساد آ جاتا ہے. ہوتا تو یعنی ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے. اگر میں غیر جانتا ہوتا تو بہت سا فائدہ میں حاصل کر لیتا بہت سے نقصان سے بچ جاتا آپ سواری پر سوار ہوئے سواری نے آپ کو گرا دیا آپ کی گٹنے میں چوٹ گئی اگر معلوم ہوتا کہ ایسا ہونے والا آپ نہیں کرتے اگر میں جانتا ہوتا غیب کا علم رکھنے والا ہوتا تو میں بہت ساری خیر حاصل کر لیتا اور بہت سے اور وما مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی مجھ کو کوئی تکلیف نہیں الفاظ ہے اگر ایسا ہوتا تو نہیں ہوتا اس لیے میں نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ سورہ الحراف نے آج انیس میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کے لیے غیب کا انکار کیا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو بتا دیں میں غیب نہیں جانتا اگر جانتا ہوتا تو اپنے کے لیے فائدہ حاصل کر لیتا نقصان سے بچ جاتا آئیے دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا کہا آپ جانتے کہ نہیں جانتے کیونکہ قرآن کی تفصیل سب سے اچھی کون بحن کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نازل ہوا ربیع بنتے صحابیا کہتی ہیں دخل علی صلی اللہ علیہ نبی اللہ علیہ جب میرا نکاح ہوا تو مجلی اس اس صبح صبح فراشی کا, کا مندی جیسے تم بیٹھے ہوئے ہو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچھونے پر بیٹھے یعنی بچھایا گیا تھا اس پر بیٹھ گیا ریاض بچیاں تھی جو دف پر بجا رہی تھی کچھ اسلام میں جائز ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں اس میں بہت کچھ لگا بھی ہوتا ہے دف جو ہے بچیوں کے لیے جو اور اس طرح سے بجایا جاتا ہے پورے تبلے کی طرح بجانے کے لیے دف نہیں ہے یہ پورے جو ہے سارے آواز اس میں نکال دے آدمی تو دف جو ہے بچیوں کے لیے نکاح وغیرہ میں بجانے کی اجازت ہے وہ بھی حدود میں اسلامی گندے گانے یا شرپیاں گانوں کے لیے نہیں اور قوالی کے لیے ڈھول تاشنی کی دونوں طرف سے بجا رہے ہیں جگہ ہوتا نا ہمارے بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ اللہ حفاظ فرمائے ناچ گانے اور بعض اوقات نہ آدمی نہ عورت بلا کے اس کو بھی ناچنے لگاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بعض علاقوں میں بچی بڑی ہوئی تو ان کو بلاتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا اللہ حفاظ فرمائے مسلمان کرنے کے کام نہیں سیکھیں گے تو نہیں کرنے کے کام کریں گے جو, وی ریاض وی کو جو تھی, کو بجار رہی تھی اور کیا کہہ رہی بدر بدر کے دن ان کے باپ دادا جو رشتہ دار تھے ان میں سے جو قتل ہوئے ان کا تذکرہ کر رہی تھی شیر میں پوئٹری میں شیر وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے جو بھی تھے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو ان کے جو باپ دادا قتل ہوئے تھے کب قتل ہوئے تھے بدر میں یعنی معلوم یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے مدینہ کا واقعہ ہے حتہ کا لط جا رہی ہے یہاں تک کہ ایک بچی نے یہ کہا ہم میں سے کہنے والی نے نبی یعلم ما فی اور ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے بول دی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کرا جیسے کہہ رہی تھی وہ کہتی چلی جا یہ روایت بخاری کی ہے المغازی میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن جیسا میں نے کہا تھا بعض بات زیادہ باتیں ہی ہوتی ہیں جو بات راوی چھوڑ دیتے ہیں کتنی ماجہ کی روایت میں, اس میں اور زیادہ واضح اور کیا کہا آپ نے کہا اما یہ جو بات ہے تم کہہ رہی ہو کہ ہمارے اندر ہمارے بیچ ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے ایسا مت کہو مایا ما کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یہ مت کہ ہمارے بیچ اگر یہ سچ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ کیوں سے تو ایسا ہوگا کہ نہیں نہیں اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ سب اللہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ نہیں کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر وہ منکر نہیں ہوتا کل کے درس میں آپ نے سنا تھا اس سے پہلے کے درس میں آپ نے سنا تھا اور بے تقریب منکر ہے اس لیے منع کیا آپ نے غلط بات ہے چپ نہیں رہ سکتا ہے نبی نبی کا کام ہے کہ غلط بات کو ٹوکے گل پر ٹوکے آپ نے ٹوکا آپ نے وجہ بتلائی ایسا مت کا ہے کیوں اس لیے کہ کل کیا ہوگا کون جانتا ہے اللہ تعالی ورنہ نہ آپ سکھاتے ہاں میں بھی جانتا ہوں لیکن آتا ہی ہے کہا نہیں کہا یہ وضاحت کی جگہ ہے یہاں ضروری ہے کہ سمجھائیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے آپ تو کلیئر بتا رہے ہے کہ نہیں جانتا میں نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے تو عقیدہ صحیح بتا رہے کہ نہیں بتا رہے نوزب باللہ ایک آدمی جو مانتا ہے کہ اللہ کے نبی غیر تھے اس حدیث پہ کہے گا کہ آپ نے چھپایا آپ نے مس گائڈ کیا نوز باللہ نبی پر تومت لگتی ہے اگر ہم یاقیدہ رکھتے ہیں آئیے اس سے تھوڑا اور کلیئر کرتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں کہا لا ادری مجھ کو نہیں معلوم وہ جو کہا نا قیامت تک کا بیچ کا واقعہ ہونا چاہیے آپ نے کہا مجھ کو نہیں معلوم اس سے زیادہ اور کیا کلیئر ہونا چاہیے با سیزیں اس میں ایسی ہیں جو نبیوں کی واقعات ہیں یا کچھ اور واقعات ہیں کئی جگہ آپ نے کہا لادری مجھ کو نہیں معلوم کے طور پر ایک روایت میں آپ نے فرمایا اِنَّ دواب دواب بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی جس کو مسق کر دیا گیا اس کے چہرے بگار دیے گئے اس کا ڈھانچہ بگاڑ دیا گیا اور ان کو زمین کے جانوروں میں تبدیل کر دیا گیا اللہ کی سزا ہے بعض وقت اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے تو انسانوں کو جانور بنا دیتا ہے موسیقت دوا فی الارض ان کو جانور بنا دیا اللہ تعالیٰ کسی کو خنفی کسی کو کتا کسی کو کچھ اور بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے مشق دوا بفیل اب زمین کے جانوروں میں ان کو مس کر دیا گیا چہرے بگاڑ دیے گئے ان کا ڈھانچہ بگاڑ دیا گیا وہ ان لا نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں کون سے جانور ہیں میں نہیں جانتا ہوں. سب کہہ رہے اللہ کی... میں نہیں جانتا ہوں کون سے جانور ہیں اب جان رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں میں نہیں جانتا اس میں کون سی توازو ہے اب یہاں تو وہاں تو کہہ سکتا ہے نا جانتے ہیں لیکن جیسے کہ عالم کہتا ہے ہم تو کہاں عالم ہے توازوں کے طور پر جیسے کہتا ہے تو آپ نے کہا میں تو نہیں جانتا یہاں کیا ہے یہاں شہریت کا معاملہ ہے یا پچھلے ماضی کا واقعہ ہے اس میں کون سی توازو ہے آپ نے کہا میں نہیں جانتا وہ کون سے جانور ہیں اس کی حدیث کو امام احمد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے نمازا نے اور دوسروں نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے آئیے میراج کا واقعہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب آپ فرماتے ہیں لمبی روایت ہے اس کا ایک جملہ یاد رکھیے آپ نے فرمایا تم منترا کا بی جبریل مجھ کو لے گئے میرے ساتھ چلے حتی انتہا بی علا سد رت یہاں تک کہ مجھ کو لے کر سد رت المنتہا تک گئے اس کی تفصیل میں ذکر نہیں کرنا چاہوں کچھ تو ہے سمجھ دیجیے سدرت المنتا ایک جگہ ہے آپ سدرت المنتا تک جبریل کے ساتھ گئے وغشیہا لا الگری ماہی اور اس پر کچھ رنگ آئے یا کچھ اس کے حالات تبدیل ہوئے اس کو کسی رنگ نے کسی چیز نے کسی حالت نے ڈھانپا کس کو سدرت المتا کو کسی چیز نے ڈھانپا اس پر کچھ چیز کچھ حالت تاریخ ہوئی لا لگری ماہی میں نہیں جانتا ہوں کیا تھا. اگری ماہی یعنی میراج میں بھی آپ کو کچھ چیز ایسی تھی جو معلوم یعنی میراج میں تو نہیں دیتے اتنا پکا ہے لا کیونکہ مدینہ میں آپ کہہ رہے ہیں چل لیا اسے تو ہم نہیں مانتے آئیے پھر آگے آتے ہیں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی ربی فی میرا رب میرے پاس آیا یہ خواب کا واقعہ کسی کے بعض روایت مزید ہیں جن میں یہ واضح الفاظ میں آیا کہ خواب کی بات ہے اتانی ربی احتانی احسن ہی میرا رب میرے خواب میں بہترین صورت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں دیکھا اس کی کیفیت اللہ کے کی نبی صلہ تعالیٰ جانتا ہے اطاع ربی احتانی صورت ہی میرا رب بہترین صورت میں میرے خواب میں آیا میرے پاس آئے نہیں میرے خواب میں آتا نہیں فقال يا محمد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آسمان کے فرشتے مل آلہ کے فرشتے کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں کل تو ربری میں نے کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا اور آگے حبی سے اتنا ہم کو یہ آگے کا اور کیا کریں گے پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جلدی جاننا وغیرہ وغیرہ وغیرہ لیکن آپ نے صاف الفاظ میں کیا اللہ پوچھ اور جھر بول رہے نا قلت الطلاح ادری نبی کا خواب سچا آپ نے صاف الفاظ میں کہا میرے رب میں نہیں جانتا یہ بھی کہا الف اللہ بہتر جانتا ہے یہ الگ برس ہوئی آپ نے کیا کہا میں نہیں جانتا اے میرے رب میں نہیں جانتا آپ کو کوئی پوچھا آپ بولیں گے توازوں سے میں نہیں جانتا کتنے بجے نہیں جانتا میں آپ کو معلوم ہے جھوٹ ہو ہوگا ایک آدمی جانتا اور کہ نہیں جانتا جھوٹ ہے اس کو جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کس کو بولیں گے بولیں گے آپ اس کو تنگی نے روایت کیا ہے اس سے بھی آپ نے صاف الفاظ میں کہا میں نہیں جانتا آئیے اور دیکھتے ہیں ایک روایت میں آپ نے فرمایا اب یہ آخر آخر کیا ہے دیکھیے میں نہیں جانتا کہ میرا کتنا وقت باقی ہے میں نہیں جانتا کہ میرا کتنا وقت تم میں باقی ہے ما قدر بک من بعدی میرے بات دو کی اختلاع کرو میرے بات دو کے پیچھے چلو ان کی پیروی کرو کون ہو وہ اشارہ اللہ ابھی بکر عمر اور آپ نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عما کی طرف اشارہ کہا وہ تدو بے اور امار کا اخلاق اختیار کرو حا مسرود فسط اور جو بات عبداللہ ابن مسعود تم سے بیان کریں اس کو سچا تسلیم کرو اس کی تصدیق کرو امام احمدی ابن, ابن حبان اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے لا نہیں جانتا میں کتنا رہنے والا ہوں یہ کب کی بات ہے آخیر آخیر کی بات ہے آخر آخر میں نہیں جانتا کتنا وقت میرا بچا ہے بتا یہ کون آدمی کہتا ہے جس کو محسوس ہونے لگے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ کو دیکھا حج کے دن یوم کے دن قربانی کے دن آپ اپنی سواری پر تھے اونٹنی پر تھے اور رمی کر رہے تھے کنکری مار رہے تھے حج میں ابھی کب کب آ گیا ہے حجت اللہ کا کب, کب دیا کوئی سوال پیدا ہوتا دیا کہ بتا نہیں مناسب اکم حج کے مناسب حج کے امال سیکھ لو حج کے امال سیکھ لو یعنی مجھ سے لے لو اگر اس لیے کہ میں نہیں جانتا لال لی حجی شاید میں صرف اس کے بعد اگلے سال حج نہ کر پاؤں لائل لیکن اس سے پہلے کیا ہے میں نہیں جانتا شورلی نہیں کہہ سکتا پکا نہیں بتا سکتا کہ میں اگلے سال حج کروں گا یا نہیں شاید ایسا لگتا ہے کیونکہ عمر اتنی ہو چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے اس لیے ہو سکتا ہے اگلا سال شاید میں حج نہ کر پاؤں میں نہیں جانتا كہ میں حج كاؤں گا كہ نہیں كر پاؤں گا نہیں لا جھوٹ بولتے ہیں باللہ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کون ہو سکتا ہے آپ کو سچا کہتے تھے. لا میں نہیں جانتا یہ کب کی بات ہے کے بعد وفات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ طالباً پچاس دن اس کے بعد آپ رہے وفات ہو گیا تو یہ آخر تک کہ آپ کا ایک احناس آدھا ہوا ہے ابھی آدھا باقی ہے صحیح کہ چودہ ہو گئے میرے پاس اٹھائیس پیج اس کو حساب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے منٹ میں کتنے ابھی سے بیان کرنی ہے اتنا سوچ کے بتانا پڑتا ہے تب جا کے آپ آزاد ہوتے ہوتے ہیں آپ رات بھر بیٹھے رہو گے کیونکہ میں بس بیان کر رہا ہوں تم اللہ کی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں فرماتی ہیں ان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے کے پاس ایک جھگڑے کی آواز سنی اختلاف کی آواز سنی اختلاف میں کہا انما آنا بشر یہ مسئلہ الگ ہے اس پہ آج بات نہیں کریں گے ان نما انا بشر میں تو بشر ہوں وہی القسم میرے پاس لوگ جھگڑے لے کے آتے ہیں میرے پاس لڑنے والا آتا ہے دعوے کرنے والا آتا ہے حجت کرنے والا آتا ہے پلاکم اب لگا ممبا دو آدمیوں کا ہے میری پروپرٹی, میری پروپرٹی جو بھی مسئلہ ہے آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے دو میں سے ایک آدمی بات کرنے میں زیادہ ایکسپرٹ ہو اپنی بات کو اچھے سے بتا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہو بہت اچھی اچھی بات کرنے والا ہو اپنی بات سابت کر سکتا ہو سد ات میں اسی گمان میں رہوں میں سمجھوں کہ اس نے سچ کہا ہے فقیہ نہ اور میں اسی کے لیے فیصلہ کر دوں میں اسی کی فیور میں فیصلہ کروں پمن قبئی تو نہو بھی حق مسلم اگر میں کسی مسلمان کا حق اس کو دے دوں اس کے بولنے کی وجہ سے اور میں اس کی بات سے یہ سمجھ لوں کہ شاید سچ کہہ رہا ہو اور اس کی بات سن کر مجھ کو سچی لگے اور میں اس کا حق اس کو دے دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے فلیا خود ہا اور چاہے تو آپ اس کو لے چاہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اس کو امام البخاری نے کتاب المظالم میں اور امام مسلم نے کتاب القدیا میں ذکر کیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اور احمد کا اتفاق ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث کیا ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے جماعت کا آپ کہہ رہے ہیں کہ, فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقٌ کو ایسا لگے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تو جب علم غیب ہے تو کیسے لگے گا ایسا سچ کہہ رہا ہے آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے آپ کیسے سمجھیں گے کہ سچ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کو حقیقت نہیں معلوم کیا ہے میٹر کیا ہے آپ اس کے بولنے کا فیصلہ کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسی وہ ان سدا میں یہ سمجھنے لگوں کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہو اور فیصلہ تو معلومات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے آئیے اور آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اللہ, اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو ایک دوسرے کو ایک کو گرا کے دوسرے کو بڑھا کے پیش نہ کرو لا تو شور اس لیے کہ قیامت کے دن شور پھونکا جائے گا منفی سماواد من اور آسمانوں میں اور زمین میں جو ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سب کے سب سب پر غشی تاری ہو جائے گی إِلّا من شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ جس پر نہ چاہے ایسا ہو اللہ کی منزل اللہ کی چاہت کی سوائے سب کے سوائے ہو گی سم تو خوفی اخا پھر دوسرا سور پھکا جائے گا اولا من برعیسا تو میں پہلا رہوں گا جو واپس سے اٹھے گا یعنی ہوش ہونے کے بعد اٹھیں گے سارے برشتے ساری روحیں سارے مخلوق سب کے ساتھ اکیلا اللہ اور جس کو اللہ چاہے آیا فرماتے جب دوسرا سور ہو پھوکا جائے گا تو میں اٹھوں گا تو میں پہلا اٹھنے والا رہوں گا میں دیکھوں گا فیدہ موسا تو میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کا پایا پکڑے ہوئے ہیں فلاح آگری ببھی یوما قبلی میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ کو پہلے دکھائی دیں گے مجھ سے میرے اٹھنے کے بعد میں نہیں جانتا معاملہ کیا ہے کیا ایسا ہوگا کہ تور کے دن جو بے ہوش ہوئے تھے اللہ کی تجلی کی وجہ سے تور پر جو گئے تھے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا نہیں نہیں دیکھ سکتا اگر وہ پہاڑ ٹکا رہا تو تو دیکھ سکتا ہے لیکن نہیں دیکھ سکتا ہے پہاڑ نہیں ٹکا نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کی تجلی پہاڑ پر ہوئی تور پر اسارے سلام کیا ہوئے؟ وقر بے ہوش ہو کی گر پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو میں سے کوئی ایک بات ہے مجھ کو پکا نہیں معلوم یا تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے وہ اٹھے ہیں یا تو یہ ہے کہ تور کے دن جو بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے میں آج یہ بے ہوش نہیں ہوئے لا ادری دو میں سے کیا ہے میں نہیں جانتا لا ادری بول رہے ہیں نا نہیں جانتا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم اس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا امام البخاری نے کہادیت الانبیاء اور امام مسلم نے الفضائل میں روایت کیا ہے تو کئی جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی پچھلے قوموں کے جانور مستقبل جو قیامت کا واقعہ ہے یا اسی طرح سے حال کے واقعات فیصلے کے لیے آنے والوں کا حال میں نہیں جانتا صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ الفاظ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کوئی کہ قیامت تک کا ہے آپ نے کہا میں نہیں جانتا میں کتنا باقی رہنے والا ہوں قیامت سے پہلے کا ہے تو آپ نے واضح الفاظ میں بتلا دیا ماضی مستقبل اور حال ان کے بارے میں آپ نے کہا میں نہیں جانتا تو سوال ہی پیدا ہوتا پھر جنت تو سب بتایا اور کیا کچھ نہیں یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں اس کا جواب دیا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو بات چاہتا ہے اپنے نبی کو بتاتا ہے ساری باتیں ایک ساتھ پورا معاملہ دے دیا سب بتا دیا یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے ہم کہتے ہیں سب کچھ نہیں بتایا اور جس چیز کی جب ضرورت تھی بتایا یہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے کہ نبی کو کچھ معلوم ہوا ہے اور غیب کی خبر مستقبل کی خبر بھی ہے تو وہ اللہ کے بتانے سے دی اور اللہ تعالیٰ نے جب چاہا بتایا ایسا نہیں کہ ایک وقت میں سارا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ایسا نہیں ہے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے اللہ نے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا بہت سی چیزیں اخبی تک نہیں پھر بتائی پھر بتائیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضورت البکر آیت نمبر میں سو پچپن میں آیت القرسی نے مخلوقات کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ خود چاہے یعنی اللہ چاہے تو ہی اللہ تعالی کے علم میں سے کسی کو بات معلوم ہو سکتی ہے کوئی ایک ہی بات کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالی اپنے نبی سے فرماتا ہے سورہ نساء ایت نمبر 113 وانزل الله عليك الكتاب والحکمہ وعلمک ما لم تكن تعلم وانزل الله کتاب اب الحکمت اے نبی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھایا اللہ کے سکھانے سے معلوم ہوا یہ ہمارا عقیدہ ہے اسی طرح سے سورہ شورہ آیت نمبر باون میں تو اور بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كنت ایمان اے نبی آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس وحی کو اس قرآن کو آپ کے لیے نور بنایا تاکہ آپ تاکہ ہم قرآن کے ذریعے سے اس وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دے نبی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے آپ کو راہ کی تلاش میں پایا تو آپ کو ہدایت دے نہیں معلوم تھا اسی لیے تو آپ ڈرے تھے پہلے سے معلوم ہوتا جب لے آنے والے تو بالکل تیار رہتے کہ نہیں رہتے نہیں معلوم تھا آپ کو ڈرے بیوی سے آگ کا مجھ کو اپنی جان کا ڈر ہے یہ تھوڑی کا کہ مجھ کو سب معلوم ہے آپ کیا کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم نہیں معلوم آپ کو آئیے اور آگے بڑھتے ہیں سوریہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کریب اما سا لہو اب بھی آپ کہیے میں نہیں جانتا کہ تمہارے رب نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے قیامت وہ قریب ہے یا میرا رب اس میں کچھ اور ڈھیل دینا چاہتا ہے میں نہیں جانتا غیر احدا وہ غیب کا جاننے والا ہے اپنے غیب پر کسی کو بھی مسلط نہیں کرتا اس کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا میں رسول سوائے جس رسول کو وہ چاہتا ہو اس کے یعنی اللہ تعالی اظہار کرتا ہے اپنے غیب کی کسی چیز کا اپنے رسولوں میں سے جس کے بارے میں چاہے اس کو خبر دیتا ہے منخل ہی ردا اور پھر جب اظہار کرتا ہے اس وحی کا اس خبر کا تو اس رسول کے آگے پیچھے بھی کیا کر دیتا ہے آڑ کر دیتا ہے کہ اس کے لیے حفاظت ہو جائے اس میں سے کچھ لے نہیں سکتے شیاطین اس میں اپنی طرف سے کچھ ڈال نہیں سکتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجن آئ نمبر پچیس سے لے کے ستائیس تک کیا اللہ نے فرمایا فلاحی عہدا اللہ رسول اظہار غیب الگ چیز ہے اور عالم الغیب ہونا الگ چیز ہے ہم اظہار غیب مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں غیب کی نہیں معلوم تھی اللہ نے ان باتوں کی اطلاع آپ کو دے دی تو آپ عالم الغیب ہوئے نہیں اگر ہے تو پھر ہم سب لوگ عالم الغیب ہیں بتائیے ہم سب آج جنت کو آپ جانتے کہ نہیں جانتے جنت غیب میں آپ جانتے آپ عالم الغیب ہو گئے کسی کے بتانے سے اگر غیب کی چیز معلوم ہوتی ہے تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا ہے عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو کسی کے بتائے بغیر خود جانتا اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتلا رہا ہے فرشتے کے ذریعے سے عالم الغیب نہیں ہے پھر نبی ہم کو بتلا رہے ہیں صحابہ کو بتلا رہے ہیں صحابہ بتلا رہے ہیں ایک غیر کی خبر ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا منتقل ہو رہی ہے غیب کی بات جاننے سے عالم الغیب نہیں ہوتا ہے ورنہ آپ اور میں اور سب بلکہ غیر مسلم ابو جہل بھی عالم الغیب ہو جائے گا اس کو بھی معلوم تھا اللہ ہے نبی نے بتلایا اس کو بھی بتلایا گیا کہ جنت ہے جانتا میں سب کچھ غیب میں ہے لیکن اس کو بھی معلوم تھا تو کیا وہ عالم الغیب ہوا نہیں ہوا تو غیب کی خبر سنانا بتانا کسی کے ذریعے سے ملنا اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے اس کو اس کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھ عمران آیت نمبر ایک سو اناسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ غیب پر کسی کو اطلاع دے دے, دے تم کو اطلاع دے دے رسول ہی میں شاہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غیب کی خبر کی اطلاع دے دیتا ہے اس لیے یہ بات بھی ملی کہ سارے رسولوں کو ہر بات معلوم نہیں ہوتی ہے جس کو چاہتا ہے غیب میں سے کچھ بتا دیتا ہے یہی عقیدہ تو ہمارا ہے تو یہ ایسے ہی بتلا رہی کہ اللہ اطلاع دیتا ہے سب کو ایک بات کی نہیں دیتا ہے جس کو جس بات کی چاہتا ہے اطلاع دیتا ہے وہ علم غیب, غیب نہیں ہوتا ہے آئیے سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات باتیں معلوم ہوئی کیسے معلوم ہوئی جبریل کے پتہ سے معلوم ہوتا تھا آپ کو نہیں معلوم تھا جبریل نے بتایا آپ کو واضح روایات ہیں وہ کہتے ہیں واقعیات ہوں قیامت سے پہلے کے ہوں آئیے رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم جبریل علیہ السلام جبریل نے وعدہ کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کا فیصلہ ایک وقت کا کہ فلا فلا وقت میں آؤں گا وعدہ کیا فجا ولم کسا وہ ٹائم آ گیا لیکن جبریل نہیں آئے وہ وفی وفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے پریشان ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں آسا تھا آپ نے آسا ڈال دیا آپ نے آسا پھینک دیا والا رسول آپ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے نہ اللہ کے رسول یعنی فرشتہ اللہ کا رسول ہے جبریل فرشتوں میں سے جبریل رسول ہے انسانوں میں سے محبت رسول اللہ لیکن فرشتوں میں سے جو رسول ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے رسول کے پاس آتا ہے ہر ایک کے پاس نہیں آتا تو اللہ اس کا رسول وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول سے نہیں آئے یعنی وعدہ خلافی تو نہیں کرتے اللہ تعالی اور فرشتے بھی نہیں کرتے ہیں سم پھر آپ کا دھیان گیا سم پھر آپ کا دھیان گیا شریر ہی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سریر آپ کے پلنگ یا جو بھی بیٹھنے کی جگہ تھی اس کے نیچے کتے کا چھوٹا بچہ تھا کہ میں اپنے گھر کی حدیث بھی لا رہا ہوں صحیح مسلم کتے کا چھوٹا بچہ آپ کے پلنگ کے نیچے تھا تو عائشہ مت نہ آپ مجھے عائشہ یہ کتے کا بچہ کب آیا یہ کب آیا فقالت کر ما اللہ عائشہ نے کہا اللہ کی قسم قسم کھا کے بول مجھ کو نہیں معلوم اولیاء کو ہوتا ہے نا عائشہ اولیاء میں سے نہیں ہے کیا اللہ کی قسم اللہ کی قسم کھا کے بول رہی ہو ما درائز کو احساس ہی نہیں رہا کب آیا گھر میں کتا آ ہو سکتا ہے آپ گے؟ کے طور پر؟ نہیں. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں بیٹھا تھا تمہارے انتظار میں میں بیٹھا تھا تو نہیں آئے تو کالا الفی باپ کے گھر میں جو کتا تھا اس سے منہ میرے لیے رکاوٹ بن گیا اندر بے تنفی کا بن والا سورا ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا ہو یا صورت ہو تصویر ہو اس کو امام مسلم نے کتاب لباس و نبی کو نہیں معلوم ہم تائشہ سے پوچھے عائشہ خبر آئی الطائی میرے کو نہیں معلوم بتائیے اور نبی صلاح سن کو معلوم ہے جبریل کیوں نہیں آ اور آپ کتے کو گھر سے نہیں نکال رہے سن متا فرماتی ہے پھر آپ کا دھیان گیا اتر تو ورنہ آپ کو نہیں معلوم تھا تو جبریل کے یعنی آپ کو نہیں معلوم تھا کچھ قیامت سے پہلے کہ قیامت کے دن کا واقعہ ہے قیامت کے پہلے کا ہے اور زیادہ کلیئر دیکھتے ہیں اب وہ صحیح درخت آپ سوچ رہے کا لے کے آتے ہیں لوگ ابو سعید القدری رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ادخلان علیہ ادخلان علیہ آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیاں نکال دی آپ نے اپنی بائی طرف لیفٹ میں اس کو رکھ دیا جوتیاں نکال کے رکھ دی پہلے پڑھتے تھے ویسا جوتیاں پہن کے بھی پڑھتے تھے قیامت تک کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی حالت میں اپنی جوتیاں نکال دی ہیں تو صحابہ نے بھی اپنی جوتیاں نماز ہی میں نکال دی معلوم ہو پیچھے والے بھی پہن کے پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی قَالَ مَا عَلَى الْقَائِ نِعَالِكُمْ آپ نے تم نے اپنی جو جوتیاں نکالی اس پر تم کو کس بات نے آمادہ کیا تم نے کیوں اپنی جوتیاں نکالی کالو رائنا کا الکئی ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے نکالی جوتیاں ہم نے بھی نکالی اتنی بار شاہ نبی کو کرتے تھے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان جبریل جبریل میرے پاس آئے او اور اوکالیل نے مجھ کو خبر دی جبریل نے مجھ کو خبر دی کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے اور کالا جا مسجد اس لیے تم تم میں سے جب کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے اگر جوتیوں کے نیچے اگر وہ گندگی دیکھے تو اس کو رگڑ کے صاف کر لے اور انہی میں نماز پڑھ لے کیونکہ مسجد نبوی میں کنکریاں بھی چھی ہوئی تھی آج تو چٹائیا وغیرہ آج کوئی پہن کے نہ آئے اسی سے اس کا سواگت ہو جائے گا کنکریاں تھیں صاحبہ پاپٹ تھے اور قیامت عمل ہے اگر میدان وغیرہ میں کوئی پڑھ رہا ہے اور جوتیوں میں گندگی نہیں یہ صاحب ہے پڑھ سکتا ہے کوئی منع نہیں ہے کوئی منع نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے چیز ایک دم نہیں ہوگی ایک دم گئی یہ سب اچھا لگا یہ اچھا نہیں لگا لیکن یہ میں حدیث بتا رہا ہوں اس کو سنند ابھی داؤد میں کتاب السلاد میں امام ابو داؤد نے باب قائم کیا ہے باب اف سلاد فن جوتیوں میں نماز پڑھنا امام ابو داؤد نے بولتے ہیں سیاز اتنا کتب ستا میں اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں نجاست ہے پاؤں کے نیچے ہے نہیں معلوم جبریلا آ رہے ہیں آسمان سے بتانے کے لیے ماکان مؤما مَا کا علم ہے آپ کو اور آپ کی جوتیوں کے نیچے مدینہ میں مسجد نبوئی میں نجاست ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے تاکہ قیامت تک کے لوگ توحید والا عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریعت کا علم اللہ نے بہت دیا سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے شریعت کے جاننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو کچھ اپنے اطراب کا معاملہ ہے ان میں سے بہت ساری باتیں آپ کو نہیں معلوم تھی اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی آسمان سے جبری را کے بتا رہے آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے آئیے اور دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ خنیج میں فرماتے ہیں اور مجھ پر امتیں پیش کی گئی ایک روایت ہوا ہے نبیوں کی امتیں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ پوری علیہ المم مجھ پر امتیں پیش کی گئی فرائطی روحیت میں نے دیکھا ایک نبی ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی جماعت سے وہ نبی و ماں اور رج و رج الام ایک نبی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ایک یا دو یا آدمی ہے وہ نبی لئی سنا ہو احت ایک نبی تو ایسا بھی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں یعنی کچھ نبی ایک نبی تھا ایسا ہے کچھ لوگوں نے مانا ایک کے ساتھ ایک نے دو نے مانا ایک ہے تو کوئی مانا ہی نہیں نبی کی بات اس لیے دائیوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کوئی مانے نہ مانے اللہ کے نبی بھی ایسا گزرے کہ کسی نے ان کی نہیں مانا وہ نبی لئی سنا کوئی نبی تو ایسا بھی تھا کہ اس, کی کسی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا سواد نویم مجھ کو ایک ایک بڑی جماعت مجھ کو دکھائی گئی یہ غرف علی فواد العیم ایک بہت بڑی جماعت میرے سامنے پیش کی گئی دکھائے گئی وہ جماعت اتنے سارے لوگ انتی میرے دل میں ایک گمان گزرا کہ شاید میری امت ہو میں نے گمان کیا کہ یہ میرے امتی ہیں فقیل علی ہادہ مجھ سے کہا گئے نہیں یہ موسا اور ان کی قوم ہے امام مسلم نے کتاب ایمان میں روایت کیا ہے بخاری کے الفاظ واضح ہیں کہتے ہیں کہ فنظر تو سواد کثیر میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت مجھ کو دکھائی بھی یا جبریل ہا امت میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ میری امت ہے جبریل نے کہا نہیں آپ کی امت نہیں ہے دیکھیے جو دوسری طرف دیکھیے وہاں دیکھا تو مجھ کو ایک بہت بڑی جماعت دکھائی دی کہنا گمان کیا کہ گمان کرتے اگر معلوم ہے تو ڈائریکٹلی پہچاننا چاہیے میں پہچان رہے میری امت ہے کہ نہیں ہے کہہ رہے میرا گمان ہوا کہ میری امت ہے لیکن بتا جبیل کیا بتا رہے نہیں نہیں نہیں آپ کی امت ہے دیکھو یہ کون یہ موسا اور ان کی امت ہے علیہ السلام کو نہیں پہچان ہے کہ نہیں ہے اب اس سے زیادہ واضح اور کیا چاہیے اس کو بخار نے روایت کیا ہے یہ بھی قیامت سے پہلے کا کا ہے ہے کہ خواب کا واقعہ ہے زندگی میں دنیا کا ہے قیامت سے پہلے کا اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت گیا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا قاسم میں نے پوچھا کس کا محل ہے قال الشا قریش قریش کے ایک نوجوان کا ہے فن ہوں مجھ کو گمانوا کہ وہ نوجوان جس کا یہ محل ہے فقول تو امن ہوں میں نے پوچھا کون ہے وہ, وہ کون ہے فقول عمر ابن خطاب مجھ کہا گیا وہ کون ہے عمر ابن خطاب اس کو امام احمد ترمی ابان بخاری مسلم نے اور دوسروں نے روایت کیا اور یہ لفظ الفاظ ہیں آپ نے کہا آپ کہتے ہیں جبریل. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا ہے کا اور مجھ کو امید ہوئی کہ شاید یہ میرا ہی ہو یعنی مجھ کو تمنا کاشی میرا ہو جبریل نے کیا کہا یہ عمر کا ہے عمر میں خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احمد کی روایت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ کو اگر معلوم تھا تو آپ کہتے ہیں میرا محل. لیکن آپ کو نہیں معلوم تھا جبریل کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا دیکھیے سارے واقعات ہیں جبریل نے بتایا جبریل نے بتایا جبریل نے بتایا جبریل بتاتے تھے اور آئیے مستد احمد کی روایت بزار اور اسی طرح سے ابو حاکم کی روایت کلیئر ہے قیامت کے پہلے ایک دم اور شریعت قدیم کا دین معاملہ ہے جبیر ابن مطعم کہتے ہیں صحابی ان رجلا قال ایک ادمی نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ای البلدانی احب الى الله وا اي البلداني ابغض الى اللہ کے نزدیک سب سے پیاری زمین کون ہے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ زمین کون ہے سمپل کوسچن ہے قال لا ا اسال جبريل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مجھ کو نہیں معلوم جب تک کہ میں جبریل سے پوچھتا نہیں جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھوں میں نہیں جانتا جبریل جبریل آئے اور جبریل نے آپ کو خبر دی اللہ کے نزدیک جگہ کے اعتبار سے سب سے پیاری جگہ مساجد ہے سب سے ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہے جھوٹ اور غفلت وہاں پر ہوتی ہے. ہے پسند نہیں. لیکن جائز حاجت ہے تو آدمی اس میں پوری کر لے کوئی منع نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس حدیث میں آپ نے سا برسات میں فرمایا لادری اس کو نہیں معلوم جب تک کہ میں جبرین سے نہ پوچھو اب آپ کو چاہیے کیا اس سے زیادہ واقعہ ہو قیامت سے پہلے کا ہو صاف ہو نہیں جانتا اب بتائیے دین کا علم چھپائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے والا پوچھ رہا ہے اور نہیں بتا رہے اور راز الفاظ میں کہہ رہے میں نہیں جانتا جب تک کہ جگر سے نہ پوچھوں اس سے زیادہ آپ کو واضح کیا چاہیے آئیے اور بھی بہت ساری روایت میں ڈراپ کر رہا ہوں کچھ روایتوں کو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا یہ کر کے ہم معاملے کو ختم کر دیتے ہیں رضی اللہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کیا مانتے تھے اللہ کی نبی کو معلوم نہیں معلوم قیامت سے پہلے معلوم؟ نہیں معلوم مدینے کا معلوم مسجد والے کا معلوم, کی؟ معلوم. آئیے ابو ہریرا رضی اللہ فرماتے ہیں انجول ابراجن ایک کالا آدمی یا عورت کانا یا کمبل مسجد مسجد صاف کیا کرتا تھا وہ مر گیا کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرا کے مدینہ, کے؟ مدینہ کے ساتھ سال ملا ہے اللہ کے رسول کا بھی موتی نبی صلی اللہ علیہ, صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی کی موت کا علم نہ ہوا کون کہہ رہا ہے ابرا ردی اللہ تعالی ان کا عقیدہ غلط وہ تو مان رہے کہ نبی کو نہیں معلوم پڑھا کہ یہ مر گیا پتہ کردار تھا یوم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا تذکرہ کیا پھلا اپنے فلاں ما فلاد انسان آپ نے وہ آدمی اس کا کیا ہوا کام دے وہ آدمی اس آدمی کا کیا ہوا کالما تھا رسول اللہ کا سو تو مر گیا وہ تو مر گیا کالا آفر ہے آدم تم نے مجھ کو بتایا تم نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں تو کہ ہو کہ اور ستا ہو اب ان لوگوں نے کہا اتنا کوئی بہت بڑا آدمی تھوڑی تھا ہو کہ اس کا آپ کو بتائیں بہت امپورٹنٹ آدمی نہیں تھا مر گیا ہو تو ان کی سیدھا سادہ آدمی تھا بے چارا کالا کا شاہ نہ ہو ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے معاملے کو ہلکا سمجھا چھوٹا موٹا آدمی تھا کہ اتنا بہت بڑا آدمی تھوڑی کہ نبی کو بتایا جائے کالا دلونی الا قبر آپ نے بتایا بتاؤ مجھ کو خبر کہیں اس کی خبر کہیں بتاؤ آپ اور آپ نے خبر پر, اس کی خبر پر اس کی جنازے کی نماز پڑھی مرا نہیں معلوم کہاں دفن ہے وہ بھی نہیں معلوم مدینہ کا مسجد نبوئی کا آدمی اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں وہ مر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا مرنا صحابہ کبھی تو یہ عقیدہ ہے نا بھائی صحابہ کبھی یہ عقیدہ ہے اس کو امام البخاری نے کتاب الجناز میں روایت یہ بخاری کی روایت اور آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا عقیدہ کیا تھا عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں من منزانہ صلی اللہ علیہ بنا یقون جو آدمی یہ دعوی کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا کی خبر دیتے ہیں تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا کیوں یقول اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں جو ہیں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے اس کو امام مسلم نے کتاب المام میں روایت صحیح مسلم کہتی صرف اب کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی اس میں کیا ہے انو یخبر خبر دے ہاں لیکن خبر نہیں دی نا تو ہمارے عربی کے بہت بھاری کیا نکالنے والے بھی رہتے اللہ فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے تھے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو نہ جانتے تھے اور نہ خبر دیتے تھے جو اللہ نے بتایا آپ نے سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب سے عقیدت صحابہ بھی نہیں رکھتے تھے سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے صحابی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخیر آخیر میں ڈھائی سال کا عرصہ پانے والے ایک دم اینڈ اینڈ ایمان لانے والے وہ صحابی ان کا بھی عقیدت نہیں علم اللہ کے نقیر اور آخری سانس گود میں جس کے سر رکھ کے وفات ہوئی ہے نبی جس کی گود میں وفات ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طائشہ کی گود میں آپ نے جو ہے آپ کی روح قبض کی گئی ہے طائشہ کی گود میں آپ کی افات ان کا کہنا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر دیتے تھے یا کل کیا ہوگا جانتے تھے اللہ پر اس میں بہت بڑا جھوٹ باندھا اور دلیل کیا پیش کی قرآن کی وعد جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کی ہے تو پہلی روایت مسلم کی دوسری تیرمدی کی ہے فرشتوں کا عقیدہ کیا آخر میں ختم ہو گیا ہے فرشتوں کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فارتقوكم علی الحوض میں حوض پہ حوض کوثر پہ تم میں سب سے پہلے پہنچوں گا فمن ورده شرب منه جو اس حوض پر آئے گا اس میں سے پینے کا موقع اس کو ملے گا حوض کوثر کا پانی پیے گا قیامت کے دن کا واقعہ ہے ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا اور جو اس کا پانی پیے گا ہاؤس اے کا تو وہ کبھی بھی پیاتا نہیں رہے گا اس کی پیاس ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جنت میں جو پیئیں گے وہ پیاس تھوڑی لگے گی بھاگ بھاگ کے آ کے پانی پی رہے ایسے تھوڑی رہے گا وہ تھکا چلو پانی پیئیں گے پیاس لگی اپنے کو کودے گارڈن میں ادھر ادھر چلو پیاس لگ رہی ہے اپنے کو کاؤنٹر پہ جا کے مانگ رہے نہیں وہاں پیاس نہیں لگے گی آپ وہاں کا پینا کھانا آدمی کا بھوک پیاس سے نہیں ہوگا وہ مزے اور لذت کے لیے ہوگا آپ کھانا اس کے بعد آئس کریم کھاتے تو بھوک لگی کر کے آئس کریم لذیذ کے لیے چاہیے اور جگہ خالی ہو تو انجانے میں آ جائے اچانک تو پہلے سے رہنا چاہیے اس کے لیے ویلکم شری بمین جو امن شری بو لم اداد ابدا <عَبَدَى> اور جو اس کے پا, اس کا پانی پیے گا, وہ کبھی کبھی کبھی پیاسا نہیں ہوگا لے اقوام عارف ہوں یارف نہیں کچھ لوگ ہاؤس اوسر پر آئیں گے اور میں ان کو پہچانوں گا اور وہ بھی مجھ کو پہچانیں گے وہ بین ہوں پھر میرے اور ان کے بیچ میں آڑ کر دی جائے گی یعنی فرشتے آئیں گے اور ان کو آنے نہیں دیں گے پر میرے اور ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ آئے گی فل ان میں کہوں گا یہ تو میرے یہ تو میرے ہیں فیوکال ان نقال تدریمہ بد دلو بیٹک فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی آپ کو نہیں معلوم تو آپ کن سکھ کن لما لمن بدھ ہتا میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی دین میں تبدیلیاں کی اپنے بھی دین میں اور شریعت میں بھی اپنے دین میں تبدیلی کر کے دین چھوڑ دیا مرتد ہو گئے یا دین کو بگاڑ کے بداعت پر امر کیا جس نے ابد کہتے ہیں کہ سب اس میں آتے ہیں بداتی بھی آتے ہیں اور مرتد بھی اس میں آتے ہیں آپ فرمائیں گے آپ کہیں گے سو کن سو کن دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی کوئی کہ قیامت کا ہے فرشتے قیامت کا نہیں بول رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم آپ کی بات کیا ہوا ہے دنیا میں قیامت سے پہلے وہاں تو جگہ مل رہی ہے سزا مل رہی ہے آپ کو نہیں معلوم کیا آپ کی بات دنیا میں آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا تبدیلیاں کی تھی تو قیامت سے پہلے کا واقعہ فرشتے بتلا رہے ہیں فرشتوں کا بھی ڈیرنگ کیا ہے فرشتوں ان کا بھی عقیدہ غلط ہے وہ بھی نشان گستاخی رسون ہے انقلاب کو نہیں معلوم کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے پاس کیا تبدیلیاں کر دی فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ ہے صاحبہ کا یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بتائیے پھر کیا کریں سارے نبیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ عیب کی جو خبر چاہے قیامت سے پہلے ہو یا ماضی کی ہو بعد کی ہو جو بھی خبر ہے اللہ کے بتانے سے نبیوں کو معلوم ہوتی ہے جتنا اللہ جب چاہے بتانا چاہے بتاتا ہے معلوم ہوتا ہے پھر نبی بندوں کو بتاتے ہیں ایمان والوں کو بتاتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے تو بہرحال یہ عقیدہ اس لیے اہم ہے کہ ایک آدمی جب اس کے ذہن میں بات آئے کہ نہیں جانتا کوئی اللہ کے سوا تو پکارے گا کس کو اللہ اللہ ہی جانتا ہے تو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وہ ادا کا جی اے نبی جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکار ہے چوں کہ اللہ تعالی نے تاکہ بندہ اللہ کو پکارے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی صلاح کریں قرآن و سنت اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں یہاں سوال ہے کہ جب عالم اسلام کو بنایا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا جبکہ زمین پر کوئی انسان موجود نہ تھا کہ اس بنا پر کہا اس بنا پر کہا کہ جیسے میں نے کہا صبح نلا علم اللہ علام چنا اللہ نے ممکن ہے ہم کو خبر دی ہو اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتایا کہ اللہ نے فرشتوں کو کیا کیا سکھایا ہے سہاری باتیں نہیں آئی تو ممکن ہے اللہ تعالی نے پہلے بتایا اور انسان کے اوسا بیان کیے ہوں تو فرشتوں نے اس پر کہا یہ کہ اللہ جانتا ہے اللہ نے بتایا نہیں لیکن ایک بات بتائے کہ فرشتوں کو جو بھی معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے اتنا جاننا کافی اور بھی باتیں مفسرین نے کہی ہیں اس کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنے سے روحانی طاقت بڑھتی ہے اور اس شخص کو اللہ کی اور سے خطرہ کا ہوتا ہے یا ایسے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جو دوسرے کو نہیں معلوم ہوتا ہے یعنی ذکر کرتے کرتے کرتے پاور بڑھ گیا تو یہ آدمی اپنے سے معلوم کر لیتا ہے ایسا ہوتا کیا یہ سوال ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی پاور ایسا نہیں آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی اسی چارجنگ ہو جائے ذکر سے کہ اس کو غیب کی خبریں معلوم ہونے لگے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے خواب کی تعبیر علم غیب میں آتی ہے یا نہیں خواب کی تعبیر نبی کے علاوہ اور کوئی بھی بتا سکتا ہے بتا سکتا ہے تو کیسے خواب کی تعبیر علم غیب میں نہیں آتی ہے خواب کی تعبیر صحیح بھی ہو سکتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہے اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ خواب کی تعبیر جیسا آدمی بتاتا ہے ویسا واقع ہوتا ہے اسی لیے تعبیر بتانے بہت احتیاط کرنا چاہیے کوئی آدمی کسی کو مثلا کہے کہ بتانا میرے خواب میں مر گیا تو آدمی مرتا کہ کیا معلوم نہیں تو ذرا زبان حفاظت کیونکہ خواب کی تعبیر ایسا ہوتا ہے جیسے دعا کرنا تو اس لیے خواب کی تعبیر بتانے کی ہمت نہ کریں جاننے والا ہی بتائیں خواب کی تعبیر آدمی کا ججمنٹ ہوتا ہے کہ کچھ جیسے آدمی خواب میں سانپ دیکھا مثلاً تو سانپ کے بارے میں جو ہے یعنی ممکن ہے دشمن اس سے مراد ہو کبھی کچھ خواب نے دوسری مسجد چیز دیکھا یا کچھ اور چیز دیکھا بہت ساری تعویا نے ذکر کیا ہے اس کا وقت نہیں ہے وہ ایک ججمنٹ ہوتا ہے وہ غلط بھی نکل سکتا ہے یعنی ایک آدمی فیصلہ کرنے میں کچھ کا کچھ بھی سمجھ سکتا ہے اس لیے آپ دیکھیں دو آدمی کے پاس جائیے کچھ بولے گا وہ کچھ گا ہو سکتا ہے تو وہ ایک آدمی کا اندازہ ہوتا ہے خواب کی تعبیر کیا ہوتا ہے علم غیر نہیں ہوتا ہے وہ اندازہ ہوتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کیسے مثلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تمہارا بھی اللہ تعالیٰ نے کا لباس زمین پر گھسٹ رہا ہے تو آپ نے کیا کہا آپ نے اس کی تعبیر کیا لیا اگرچہ چاہے شہری طور پر کیا چیز ہے زمین پر لباس نہیں کسرنا چاہیے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر آپ نے ذکر کی کہ اس سے مراد دین ہے کہ ان کا دین اتنا زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ دین آدمی کو ویسے ڈھانپتا ہے تخوا آدمی کو ویسے ڈھانپتا ہے جیسے وہ لباس تخوا دہلی خیر آپ نے تقوا کا لباس بہتر بتایا تو آپ نے اس مراد لباس اور تخوا اور دین کیا کہ ان کا لباس اتنا زیادہ لمبا ہے مطلب ان کا تقوا اتنا زیادہ ہے ان کا دین اتنا زیادہ ہے دودھ, دودھ بھی دین ہوتا ہے تو اسی طرح سے دودھ ہے دودھ سے مراد بھی علم اور دین ہوتا ہے کیونکہ دودھ صاف شفاف ہوتا ہے دین کے بارے میں وہی بات ہے ہمارے تو اللہ کے نبی صلی اللہ عظم سے تعبیر آئیے امام البخاری خود ایک مستقل کتاب صحیح بخاری یعنی اس کا باپ بنایا ہے ابو آپ اس میں ذکر کیے تعبیر کے بارے میں بعض آیتوں میں اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو روایتوں میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو جنتی ہے یا کہا کیا یہ غیب کا علم نہیں ہے ظاہر بات یہ غیب کا علم ہے لیکن اطلاع عالم الغیب ہے اللہ جانتا تھا کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے اللہ نے جبریل کے ذریعے سے یا ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے تو یہ غیب کی خبر دینا ہوا یہ علم غیب نہیں ہے اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا تو علم غیب نہیں ہوتا ہے آج ہم بھی جانتے ہیں ابو اکثر صدیق عمر جنتی ہیں. کیا ہم کو بھی علم غیب ہے ہم کو علم غیب نہیں ہے یہ تو بتانے سے معلوم پڑا وہ نام بھی سب سب کے سب عالم الغب ہے کوئی غیر مسلم کتاب پڑھا وہ بھی عالم غیب ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اور ڈوبتے ہوئے سورج کو پھر سے آسمان پر لایا چاند کے دو ٹکڑے کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ اللہ کی طرف سے علامت تھی آپ نے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے سورہ القمر کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں و انشق القمر اللہ نے قرآن کریم سورہ قمر میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایک علامت اور نشانی دی گئی تھی کہ دیکھو جیسے اب ہو رہا ہے قیامت میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے تو جو نبی بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں یہ نبی اللہ کا نبی ہے اور یہ کہ دوبا و سورج واپس آیا یہ روایت صحیح نہیں ہے روایت نبی نقل کی جاتی ہے کہتاشہ علی کی گود میں سوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ اور نماز کا وقت چلا گیا ادلی اٹھائے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے واپس سے سورج کو لے کر آ یہ روایت صحیح نہیں ہے لوگ قوالی میں اس کو بولتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے یہ صحیح روایت نہیں ہے اب ابیفا میں شیخ البانی نے اس کی پوری تفصیل ذکر کی ہے انسان کی تقدیر پہلے ہی لکھی ہے اگر اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ جنت اور دو جائے گا تو پھر ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا اس کی تیاری کے لیے اگر تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہوتی ڈائریکٹ ڈالنے کا رہتا پہلے ڈال دیتا ہمارے عمل پہ فیصلہ ہونے والا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا <تصفح> جزا <تصفح> کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے آدموں کی ٹھنڈک آدم کی کا کیا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے یہ بدلا ہے ان کا جو یہ کرتے تھے تو جنت امال کا بدلا ہے عمل کرنا چاہیے یہ بھی اللہ نے کہا وہ بھی اللہ نے کہا تو عمل کے لیے کہا تو عمل کرنے کا جنت ملے گی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کسی کے بھی خواب میں آ سکتے ہیں لیکن خواب میں آئے یہ پکا ہے نہیں ہے چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حدیثوں میں جو آپ کی صفات آئی ہیں ان کے مطابق ہی آپ آئے ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں آئے اسی لیے آپ نے فرمایا امن شیطان اللہ ابن عباس اور ابن سیرین دونوں کا یہی کہنا ہے کیا کہ اللہ کی خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اس بارے میں کچھ واضح طور پر نہیں آیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں. کیا بخاری اور مسلم میں سب حدیث صحیح ہے ہاں صحیح ہے اللہ کہاں ہے اللہ عرش پر ہے تو آسمانوں کے اوپر آرش ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے اور اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے عرش کو اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں تھا اللہ تھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا اور عرش سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن عرش رحمان عرش پر مستوی ہے سورے باہر کی آیت نمبر پانچ زیادہ سے زیادہ زکاب دینے والا کیسے بنے گا جب زیادہ سے زیادہ مال اس کے پاس ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی آدمی دے گا نہیں تو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ تعالیٰ عام کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور ہم کو اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا بناے. سبحان بائےاندی سُبحان کا اللہ وحمدی کا شد ال